بسم الرحمن على رسول اما على محمد ال کریم اللہ اللہ سعیدانا محمد محمد وباران حضرات علماء کرام عبارات کا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے ایک بات بڑی صاف اور ستھری ہے ہم بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ یہ حسام الحرمین کا فتویٰ جو مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے یہ ہمارے لیے نہیں لکھا یہ اپنے لیے لکھا ہے پہلے میں حسام الحرمین کی کچھ تھوڑی سی آپ کو تمہید بتاؤں کل میں نے عرض کیا تھا اپنے عقائد و نظریات تو کفر پہ مشتمل ہے شرک پہ مشتمل ہیں خرافات پہ مبنی ہے اس نے ان کو دین میں شامل کرنے کے لیے جب پروگرام بنایا تو آگے اکابر دیوبند کا پہرہ دیکھا دین پہ تو اس ظالم نے سوچا کہ اب کیا, کیا جائے کہ جو میں عقائد نظریات سوچ فکر رکھتا ہوں وہ کیسے امت مسلمہ کے ایمانوں میں داخل کروں اور ان کو ایمان سے خالی کروں اس نے اکابر دیوبند کسر اللہ سواتم و اطباء الہیوں میں قیامہ ان کی چند عبارات کٹھی کی ایک حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحزیر الناس سے حضرت گنگوی رحمہ اللہ پہ سفید جھوٹ بولا حضرت سہارن پوری رحمتہ اللہ علیہ ان کی عبارت بھی کاٹ چھانٹ کے اور حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ان کی عبارت کو بھی اسی طرز پہ کٹھی کی عبارتیں اور ان پر خود ہی فتوی تکفیر لگایا عبارات اردو میں تھیں خود ان کی عربی بنائی اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے پہلے مرزیت کا اس نے پورا پورا تعارف لکھا مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات لکھے اس کی خرافات اور اس کی بےمانی تجل فریب شیل لکھا اور آگے لکھتا ہے مین ہوم الوہاب میں سے کیا ہے اب بتائیے کیا وہابی چلو جو بھی تھے کیا وہ مرزا قادیانی کی عقائد و نظریات کی عکاسی کرتے تھے کیا وہ مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات کے حامل تھے پھر یہ مین حبول وہابیہ کیوں کہتا ہے اس کے دھوکے کو آپ دیکھیں کہ اس کی شروع سے سوچی دھوکے باز کی تھی چلو ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں مجھے آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے بھائی عرفان سے اختلاف ہوتا ہے کسی اور ساتھی سے اختلاف ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں دین کا خیر خواہ اگر ٹھیکے دار ہوں دین کا دین کا درد رکھنے والا ہوں تو میں چلا جاؤں کہ بھائی آپ کی یہ کتاب ہے اور مجھے اس کتاب میں یہ اشکار ہے یہ عبارت مجھے سمجھا دو اگر وہ نہیں سمجھا سکتا اور عبارت اس کی غلط ہے وہ مانتا ہے ہاں یار غلط ہے میں عبارت ٹھیک کر لیتا ہوں یا وہ کہتا ہے عبارت ٹھیک ہے اور یہ موترس مان جاتا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا اس نے بجائے گفتگو کرنے کے آنے کے اس نے ان کو عربی میں ڈھالا عبارات کی عربی بنائی اور عربی بھی ان لوگوں کی پتہ کیسے ہوتی ہے ایک بریلوی عالم نے کتاب لکھی ہے موجود ہے یہاں البریلویہ کا تحقیق کی جیسا البریلویہ کتاب وہ ہے جو احسان الہی ظہیر نے لکھی ہے اور عربی زبان میں اس نے لکھی اور اس کو پورے عرب کے اندر اس نے پھیلایا ہے اور احمد رضا کو اس نے ان لوگوں کی نظر میں ننگا کیا اب بریلوی کہنے لگے احسان الہی ظہیر کی عربی ٹھیک نہیں ہے اس نے عربی کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہے اور کئی پنجابی کے لفظ عربی بنا دیے ہیں پھر اس پہ ایک مثال دیتا ہے بر عالم کہتا ہے کہ میں پڑھتا تھا اور میں استاد کی خدمت میں تھا استاد جی کی بھینس تھی ہم اس کو چارہ ڈالتے تھے تو بھینس نے ایک کٹا جنا اور وہ کٹا بھینس کے ساتھ تھا اور جناب جی وہ بڑا اچھل کود رہا تھا اور پھر وہ جناب دم ہلا رہا تھا کھڑا تو استاد جی نے کہا اس کی عربی بناؤ ہم نے فوراً عربی تیار کی الکٹت تو تتحر کو پوچھا لہا <تصفح> <تصفح> تو اب اس حیثیت کی مولوی احمد رضا خان عربی تو یہ لوگ اتنی جانتے تھے ویسے میں حیران ہوں مولوی احمد رضا خان نے چار سال کی عمر میں فصیح عربی کے اندر تقریر کی حیرت کی بات ہے چار سال کی عمر میں عربی کے اندر تقریر کرتا ہے یہ عجیب بات ہے چھ سال کی عمر کے اندر یہ جلسوں کے اندر عربی زبان میں تقریر کر رہا ہے آٹھ سال کی عمر میں ہدایت تو ناف کی شرح لکھتا ہے آٹھ سال کا بچہ ناک نہیں صاف کر سکتا اپنا ہدایت و ناف کی شرح لکھ رہا ہے اور وہ بھی عربی زبان میں کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ بڑا ہو سکتا ہے یہ تصور کیا جا سکتا ہے بچہ آٹھ سال کا ہو اور وہ عربی زبان میں کیا کرے اچھا جب اتنا سمجھدار بچہ ہے تو پھر یہ چار پانچ سال کی عمر میں یہ جو کرتا اٹھا کے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی سمجھ کا مالک تھا یہ محض بچہ کہ جان نہیں چھوڑائی جائے گی کہ بچہ تو سمجھ نہیں تھی نہیں نہیں نہیں بڑی سمجھ والا تھا تبھی تو اس نے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کے سلوٹ اور عبارات کے بالکل اس کے اندر خیانت کر کے لکھا کئی لفظوں کا ترجمہ کیا ہی نہیں کئی لفظوں کو لایا ہی نہیں کئی لفظوں کو درمیان سے اڑا دیا اس قسم کی اس نے عبارات بنائی خیر کہ میں آگے چل کے اس کو مزید کھولوں گا کہ کیا کیا خیال ایک مضمون تیار ہو گیا اس نے مضمون تیار کر کے سیدھا حرم شریف چلا گیا وہاں علماء کو دیا، ان لوگوں نے دیا کی عقائد پڑھے اور پھر پڑھا مین ہومل وہ ان میں سے ایک ہے اور بہاویہ میں آگے ایک فرقہ ہے جس کو قاسمیہ کہتے ہیں ایک رشیدیہ ہے اور ایک جناب جی خلیل احمد امبیٹوی کا ہے اور ایک تھانوی صاحب کفر کا فرقہ ہے الگ الگ, الگ اسی مرزیوں کی شکلیں بنا کے نیچے پھر فتویٰ کفر کے لگائے ہرامل کے علماء نے جب اوپر مرزیوں کے عقائد پڑھے نا مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پہ تو لوگوں نے پہلے اس پہ بہت کچھ لکھ دیا تھا اور یہ بات دنیا میں مشہور ہو گئی تھی کہ قادیان کا ایک بے ایمان اٹھا تھا اور یوں یوں اس کے عقائد تھے اور وہ یوں بے ایمان تھا اور یہ تھا اور وہ تھا تو علماء کے فتح آ چکے تھے اس لیے حرابین کے علماء نے جب دیکھا کہ یہ مرزا قادیانی کی آگے لڑی چل رہی ہے تو انہوں نے بے دھڑک اور بے خوف و خطر انہوں نے لکھ دیا اگر ان کے یہی عقائد ہے تو یہ کافر ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جس کا یوں عقیدہ ہو وہ تو کافر ہے لیکن ہمارا نہ عقیدہ یوں ہے نہ ہمارے عقیدے اس طرز پہ کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی ہماری عبارات کا یہ مفہوم بنتا ہے یہ مولوی احمد رضا خان کی خود ایک شرارت اور سوچی ہوئی سکیم تھی جس کی بنیاد پہ اس نے یہ کیا خیر یہ فتو لے آیا دو سال چپ کر کے بیٹھا رہا پھر دو سال بعد اس کو اس نے حسام الحرمین اس نام سے چھاپ دیا کتاب چھپ گئی اور اس میں عرب علماء کی تصدیقیں ہیں کتاب چھپی پھر جب ہندوستان میں عام ہوئی تو پھر ہمارے لوگ بھی اس پہ متفقر ہوئے پھر وہاں حضرت شیخ العرب میں جب سید حسین احمد مدری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے انہوں نے حرمین کے علماء میں سے بعض سے بات کی انہوں نے کچھ سوالات لکھے جس کو اکابل دیوبند کی خدمت میں بھیجا گیا اور پھر مولانا خلیل رحمت سارن پوری رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھا پھر ان علماء ارمین نے اس پہ دستخط کیے کہ ہمارے یہ عقائد ہیں وہ پچیس چھبیس سوالات ہیں پھر وہ مصر گیا اظہر وہاں دستخط ہوئے پھر جناب ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے دستخط اور وہ المحنت علالمفنت کے نام سے وہ کتاب چھک گئی خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اس نے جو دجل سے کام لیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ حسام الحرمین کی ایک پوری تاریخ ہے ایک بات یاد رکھنا ابارات یہ جتنے منہ ہیں نا یہ اتنی عبارات بنا لیتے ہیں اور عبارت بنانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے ایمان والو نماز نہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے نماز نہ پڑھنا آپ کہو گے کہاں لکھا ہے وہ کہے گا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے بڑے حیران ہاں لکھا ہوا ہے ہاں جی لکھا ہوا ہے اگر حوالہ موجود نہ ہو ٹوکے کے ساتھ سر قلم اور خون معاف وہ کہتا ہے اگر قرآن میں حوالہ نہ ہو جو سزا مجرم کی وہ میری اگر حوالہ موجود نہ ہو میری سزا موت حوالہ قرآن میں موجود ہے آپ جھٹلا سکتے ہیں اسے قرآن میں ہے یا نہیں نا ہوا کیا اس نے عبارت کو توڑ کے رکھ دیا اور اگلا جملہ پڑھ نہیں پڑھا بس یہی پڑھ دیا نماز نہ پڑھنا حالانکہ قرآن نے کہا نماز نہ پڑھنا جب تم نشے میں ہو یہ عبارت چھوڑ دیئے اب بتاؤ کابل اعتراض تو بنتی قرآن کی بھی عبارت ہے اگر اس کے سیاق و ثباب کو توڑ دیا جائے تو اچھا ایک مثال اور قرآن کہتا قرآن تیسواں پارا ہے یا نہیں اب ایک آدمی کیا کہتا ہے انل ابرارا لفی نئیم کو کاٹ کے نا دوسری آیت کا لفی جہیب اٹھا کے ساتھ لگا دیتا ہے کہتا ہے ان لفی جہیب انجا رفی نعیب اور وہ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اگر یہ جملے قرآن میں نہ ہو لفظ قرآن کے نہ ہوں میری سزا موت اب الفاظ تو قرآن نہیں ہے لفظ تو قرآن کے ہے نا لیکن یہ جو خیانت کر کے دجل کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ وہ نہیں بتا رہا دجل کیا, کیا اس نے یہاں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے ادھر جوڑ دیا اور ادھر سے ایک ٹکڑا اٹھا کے ادھر جوڑ دیا بات سمجھ آ رہی اب اس طرح کے خیال بے شمار آپ کو مل جائے گی عبارت بنانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کاٹتے چلے جائیں وہ جناب کی. وہ, وہ, وہ کیا کچھ بن سکتا ہے پھر دوسری بات کسی کی عبارت کا مطلب خود بنانا یہ بھی کوئی کام نہیں ہے اب میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں میں بناتا نہیں ہوں لیکن آپ کو اشارہ کرنے لگا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ میں وہ عبارت تیار کروں جو مولوی احمد رضا خان نے خدا کے متعلق تیار کی ہے ہمیں یہ جو ہے نا زیب نہیں دیتا اور نہیں ہمیں یہ بات قابل اقتدا یا لائق اقتدا اور یا اس کی اجازت ہمیں معلوم نہیں ہم اس کی گنجائش نہیں سمجھتے مولیاء احمد رضا خان نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہ ایک متقلمین کا اصول لکھا مقدور العبد مقدور اللہ ہے جس پر بندہ قادر ہے خدا بھی اس پہ قادر ہے بعض چیزیں اجمال کے اندر ٹھیک ہوتی ہیں تفصیل کے اندر ٹھیک امید. نہیں ہوتی اللہ خالق کو کل شعیع یہ ٹھیک ہے یا نہیں امید. قرآن ہے یا نہیں لیکن اس کی آپ تفصیل کرتے چلے جائیں کہ کتا بلا خنزیر بندر ریچھ یہ چیزیں تفصیل میں بیان کرنی ٹھیک ہے امید. لیکن جملہ ٹھیک ہے اللہ خالق کو کل شعیب مقدور الب مقدور اللہ ہے بات ٹھیک ہے بندہ جس پہ قادر ہے خدا بھی قادر ہے بات سمجھ آ رہی اس کی تفصیل ہم نے نہیں کی مولوی احمد رضا خان تفصیل میں پڑ گیا اچھا کہتا ہے پھر تو تمہارا خدا زینا ابھی کرا سکے تمہارا خدا فائل بھی بن سکے مفعول بھی بن سکے مکھنس بھی بن سکے وہ نٹ بھی بن سکتا ہے وہ تو پھر آپ کو مار بھی سکتا ہے اپنے آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے خودکشی بھی کر سکتا ہے بندوق بھی مار سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے وہ تو جناب جی جنا بھی کرا سکتا ہے ورنہ دو کے چکلے والی ہسیں گی اور نکھٹو تو ہمارے برابر بھی نہیں ہو سکا کاہے پہ خدائی قدم مارتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے اس کی آپ نے تفصیل پڑھنی ہے فتح و رضویہ جلد پندرہ صفحہ پانچ سو کو پڑھیں اللہ جھوٹ سے پاک اس کی ایک کتاب ہے اس کے صفحہ ایک سو باسٹھ تریسٹھ ان چار صفحات کو آپ پڑھ لیں اور آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ یار اتنی بڑی گالی تو کسی پنڈت اور ہندو نے بھی نہیں خدا کو دی جتنی مول احمد رضا خان نے دی ہے اس پہ میرا ایک گفتگو مولوی سے ہوئی تھی اور اس کے جو دلائل تھے میں نے وہ آپ کو پچھلی دفعہ سنا کے ان کو توڑا بھی تھا تاکہ کہیں آپ کو مسئلہ بن جائے تو آپ کو پریشانی نہ ہو خیر جیل پندرہ صفا پانچ سو پنتالیس. پچھلی دفعہ والی ہے لہا میں یاد بات کوئی نہیں چلو اچھی بات مجھے ایک آدمی نے فون کیا بریلوی کو کبھی کبھی چسکا آتا ہے اور وہ پگا لینے کے لیے پروگرام بنا لیتے ہیں اور پھر فون کر دیتے ہیں فون کیا جی السلام علیکم خیریت حضرت ٹھیک ہے بالکل خیریت ہے حضرت میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے جی میں نے کہا ضرور پوچھیں حضرت میں ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہوں میں نے کہا جی ضرور کرے مجھے سمجھ لگ گئی بھائی ایک بندہ دو نمبر لگتا ہے جو میری ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی میرا اپنا ہے تو وہ پھر دس مرتبہ مجھے فون کر کے بات پوچھ سکتا ہے تو کوئی عارف کی بات نہیں یہ جو ریکارڈنگ والا اس نے شوشہ چھوڑا ہے نا یہ کو دال کالی لگتی ہے مجھے کالا نہیں دال ہی کالی لگتی ہے میں نے کہا جی ضرور کریں اچھا یہ میری خوش ہے کہ میں اس وقت گھر بیٹھا تھا اور بیٹھا بھی اپنی کتابوں کے پاس تھا پھر حوالہ دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے کتاب اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے خیر اس نے ایک عبارت چھیڑی اس عبارت پہ آپ کو کیا اعتراض ہے مجھے میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں پھر تمہارے علماء نے کیا اعتراض کیا ہے میں نے کہا علماء نے صحیح کہا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے علماء نے ٹھیک کہا میں نے خیر اس کا اعتراض بنایا کہتا ہے احمد رضاق کا دین و مذہب ہے کیا میں نے اٹھائی اللہ جھوٹ سے پاک ہے اور اس کا سفا ایک کھول تریسٹ کھول کے دیکھو کہتا ہے تمہارے پدر کی تعلیم کے موافق یہ ضروری ہے کہ تمہارا خدا زنا بھی کرا سکے ورنہ دیوبند کے چکلے والی ہنسے کے نکھٹو تو ہمارے برابر بھی نہیں ہو سکا کاہے کے کہ خدا ہی قدم مارتا ہے ہم زنا کرا لیتی ہے تو زنا ہی نہیں کرا سکتا پھر خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے فور مجھے پکڑا کہتا ہے ارواح سلاسا آپ نے پڑھی ہے میں نے جی پڑھی ہے کہتا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کہا تھا کہ تم ایسے خدا کو میں نہیں مانتا اب بتاؤ جو خدا جھوٹ بولے بدا ہو جائے جسے بھول جائے میں ایسے خدا کو نہیں مانتا اب بتاؤ اگر احمد رضا نے خدا کے متعلق یہ لکھی ہیں باتیں تو مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے بھی تو لکھی ہے بات اب اس کا مقصد یہ تھا یہ کہہ کر کہ یہ تو الزامی بات ہے اور ہم بھی کہہ دیں گے یہ بھی الزامی بات میں نے اسے کہا دیکھو مرزا مظہر جانے جانا کو آپ نہیں مانتے کہتا ہے مانتا ہوں میں نے کہا پھر ان کی عبارت صرف میرے لیے حجت ہے یا آپ کے لیے بھی حجت ہے ایک عبارت غلط ہے تو آپ کا بھی بزرگ ہے میرا بھی بزرگ تو پھر مجھے اس بات کو مجھے مجھ پر آپ اس بات کو پیش کیوں کر رہے ہیں اس غلط بات کا جواب آپ کے بھی ویسے ہی ذمے ہے لیکن وہ اس فکت نہیں جواب آپ میں نے کر نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب صرف میرے وہ خیر ادھر آئے نہیں اچھا اب جب آپ احمد رزاق کی عبارت پیش کریں گے فوراً وہ سامنے یہ بات لائیں گے کہ مرزا صاحب مرزا مظہر جانے جانا رحماء اللہ کے پاس ایک شیعہ آیا اور شیعہ نے سوال کیا اتنی جلدی سو رہے نہیں آلو نہیں آج تمہاری دعوت ہے اچھا شی آیا اور کہنے لگا جی آپ خلافت راشدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں خلیفہ برحق کی سے کہتے ہیں خلیفہ اول بلا فصل ان, ان کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی اصحاب ثلاثہ کو میں خلیفہ پہلے مانتا ہوں پھر سیدنا علی کو مانتا ہوں چونکہ خدا نے ان کو جو خلافت دی ہے اگر یہ بے ایمان لوگ تھے تو خدا انہیں اپنے نبی کے قریب یوں نہ رکھتا یوں نہ ہوتے یوں نہ سوتے اس نے کہا جب یہ تو لوگ تھے نا جن کو جب ان کو خلافت مل گئی تھی اس وقت تو یہ لوگ اچھے تھے بعد میں یہ لوگ بے ایمان ہو گئے حضرت نے فرمایا مرزا صاحب نے کہ میں ایسے خدا کو ہی نہیں مانتا جس خدا کو پتہ ہی نہیں چلا پھر میں نے ایسے نبی کو افراد دیے ہیں جو ہے تو بے ایمان کل انہوں نے ہو جانا ہے اور آج اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو میں ایسے خدا کو نہیں مانتا انہوں نے فائر کیا مرزا صاحب پہ اور وہ وہی زخمی ہوئے اور شہید ہوئے اب وہ کہنے لگا دیکھو جب میں نے عبارات احمد کی پیش کی یا آپ سے کرنی ہے وہ فٹ اس قسم کی بات سامنے لائے گا اب اس بات کو ذرا سمجھ لینا پریشان نہیں ہونا اس لیے چلو کسی ہمارے بزرگ کی پیش کرتا ہے کہ شاہ آبد العزیز محتسد الوی نے یا یہ بھی ہمارے بزرگ تھے مرزا صاحب ان کی پیش کی شاہبد العزیز محتصد دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا غالباً اور وہ کچھ اس نے بات کی تو حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی اور کوئی اس نے عیسائیت کی بات کی تو حضرت نے اسے کہا چپ کر چپ کر چپ کر ہاں عیسائی نے پوچھا حضرت یہ جو تمہارے نبی کا نواسا شہید ہوا ہے تو تمہارے نبی نے بات نہیں کی تھی خدا سے کہ اللہ میرا نواسا بچا دے تو حضرت شاہ صاحب نے اسے فرمایا عیسائی کو نبی نے تو کہا تھا لیکن خدا نے کہا چوپ کر چپ کر یہ لوگ بڑے سخت ہیں میرے قابو نہیں آ رہے انہوں نے پہلے میرے بیٹے کو پھانسی دے دی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اس بات سمجھ آ رہی تو دیکھو وہ یہ بات کہہ رہا ہے اب کیا کہو گے خدا کے متعلق تو وہ بھی با. اب دیکھنا الزامی جواب وہ ہوتا ہے کہ جس کو مخالف تو تسلیم کرے لیکن اس پیش کرنے والے کا عقیدہ یوں نہ ہو نیر میں رکھنا مخالف کا عقیدہ ویسے اب بتاؤ شاہ عبدالعزیز محدث دل ویرہ مولا نے عیسائی کو اگر یہ کہا ہے کہ دیکھنا وہ نبی نے تو کہا تھا لیکن خدا نے آگے یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے پہلے سولی پہ چڑھایا ہے میں کچھ نہیں کر سکا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں دیکھو اب شاہج محل نے جو بات اسے پیش کی ہے یہ عیسائی کا عقیدہ ہے یا نہیں بھائی سولی پہ چڑھایا گیا یا نہیں عیسائی مانتے یا نہیں اب بتاؤ جب عیسائی کا یہ عقیدہ تھا تو عیسائی کو یہ بات الزامی طور پر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں شیعہ کا عقیدہ کا ہے شیعہ کی یہ یہ عقائد میں ار اصول کی میں اصول بات درج ہے کہ خدا بھول جاتا ہے خدا کو بدا ہو جاتا ہے خدا کو پہلے نہیں پتہ ہوتا کیا ہونا ہے کیا آگے ہوگا اب مرزا صاحب نے جو بات کی ہے کہ تمہارے اس قول سے خدا تعلی کو یہ تو ای لگتا ہے اور ایسا خدا ہو نہیں سکتا میں ایسے خدا کو کیسے مانوں تو بات ٹھیک کی ہے اب آؤ ہماری طرف جو آمد رضا نے کہا کہ دیکھو تمہارا خدا یوں بھی کر سکتا ہے بھی کر سکتا یو بھی کر سکتا ہے بتاؤ ہمارا یہ عقیدہ ہے بولو نہیں, نہیں. جب نہیں ہے ہمارا عقیدہ تو یہ الزامی جواب بنا نہیں. جب الزامی جواب نہیں بنا تو پھر یہ آمد رضا کا اپنا عقیدہ ہوا نا بات سمجھ آئی ہوا ہے ہمارا تو نہیں ہے اب اس پہ دو جواب آپ کو ارض کرتا ہوں میں نے یہ اس لیے آپ کو یہ تفصیل سنائی سناتا نہ جو بات میں کہہ رہا تھا نا کہ عبارت تیار کرنی تو مسئلہ کوئی نہیں اب وہ میں استنافن نہیں کر سکتا تھا میں اس کو اتباع بیان کرنا چاہتا ہوں اب آپ کو پتہ چلے نا کی کہ تشریح کیسے آمد رضا نے کی ہے اب میں نے الزامی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے نمبر ایک قرآن دیکھئے پہلا پارا پہلا پاؤ پہلے پاؤ کی آخری آیت ان اللہ علا کل شئیئن قدیر پہلے پاؤ کی آخری نہیں ہے پہلے پاؤ ہی کی آیت ہے اٹھائیے کہا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سب, سب کچھ کر سکتا اب بتاؤ ایمان سے اگر احمد رضا نے مقدور العبد مقدور اللہ سے اتنی ساری تفصیل نکالی ہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کی اپنی بات سے بھی ساری تفصیل نکلتی ہے یا نہیں نکلتی کیوں جی؟ ہم نکالتے نہیں ہیں ہمیں یہ زیبا نہیں ہے ہم ایسے جملے کہہ نہیں سکتے لیکن احمد رضا خان کو کہہ رہے ہیں کہ تیری عادت ہے عبارت کی اتنی تفصیل کرنے کی کہ یہ گندی عبارتیں ساری درمیان میں آتی ہے تو تو کہتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو سب کچھ کر سکتا میں یہ ساری باتیں آئیں یا نہ آئی جو تو نے شاہ اسماعیل شہید پہ اتراض اٹھایا ہے؟ سمجھ آئی بات کی آگے آؤ مفتیہ مدیار نئیمی گجراتی کی ایک کتاب ہے جا الحق الباطل اس کتاب کے اندر عصمت انبیاء اس کتاب کا صفحہ چار سو ستائیس ہے وقت اسلامیہ لاہور سے یہ چھپی ہے گجرات میں بھی ہے وہ جناب جی اس کتاب کے صفحہ چار سو ستائیس پہ کہتا ہے رہے گناہ کبیرہ تو انبیاء جان بوجھ کر نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ نہیں کرتے اور نبوت کے بعد بھی ہاں خط ان نسیانن ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے خط ان صادر ہو سکتے ہیں کیا بولو گناہ کبیرہ کہتا ہے کہ خطاً گناہ کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے یعنی ان کو بعد میں مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں بڑا گناہ کیا ہے یہ بات اس کے کرنے کا مقصد ہے خدا تعالی کی طرف سے عام بندوں کو تو پتہ نہیں چلتا یہ الگ بات ہے کہ کوئی اعلی علم ہے تو اسے پتہ چل جائے گا یعنی سوچے گا خیال پیدا ہوگا لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہی آتی ہے وہ نبی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تین گناہ کیا یہ آمد رضا کے اس ماننے والے کی عبارت کا مقصد ہے اب سنیں کیا کہتا ہے گناہ کبیرہ خطان بھول کے ہو سکتے ہیں مولوی احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا ہے گناہ کبیرہ سات سو ہے کتنے سات سو, سات سو, سات سو, سات سو اب مجھے بتائیے مولانا احمد رضا خان اور اس کی ذریت سے میں پوچھتا ہوں چاہے وہ اشرف جلالی ہو چاہے عرفان مشدی ہو جس کی زبان ہر وقت علماء دیوبند کے خلاف نکلتی ہے اور دراز رہتی ہے اور جو ساری قوت کابش کوشش اپنی بد زبانی پہ لگا کے علماء جو کے خلاف اپنی زبان درازی کرتا ہے چاہے وہ ہو چاہے اس کے چیلے کوئی مشری ہو چاہے کوئی جناب جی پنڈی کا ہو چاہے کوئی کراچی کا ہے چاہے کوئی لاہور اور ملتان کا ہے کوئی کاظمی ہے یا کوئی ہے میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں آؤ میری بات سنو اور انتہائی توجہ اور دیان سے اس بات کو سمجھو مولوی آمد رضا کہتا ہے گناہِ قبیرہ سات سو مفتی آمد یار نئیمی گجراتی کہتا ہے کہ خطعاً نسیاناً گناہِ قبیرہ سادر ہو سکتے ہیں اب مجھے بتاؤ ان دونوں عبارتوں کو جوڑ کے خطعاً نسیاناً گناہِ قبیرہ سات سو جو ہے وہ نبی سے صادر اب احمد رضا خان نے سوچ جو ہمارے لیے لکھی تھی یہاں بھی استعمال کرو اور کہہ دو یہ بھی ہو سکتا ہے نبی سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اگر ہماری عبارت کی یہ تشریف بن سکتی تھی تو تم پیر کی ڈولی کے ساتھ آئے ہو. تمہارا پانی میں گا رہا ہے تمہیں لوگوں نے کوڑا کرکٹ سے اٹھایا تھا کہ تم پہ ترس کر جائیں کیوں جی کیوں جو اصول میرے لیے وہ اصول تیرے لیے کیوں نہیں ہے لینے کی اور بات اور دینے کی اور یہ قوم شعیب والا حال پھر عذاب خداوندی کو دعوت ایک ترس پہ ہونا چاہیے بندے کو یہ منافقت کی لائن اور منافقت کی زبان نہیں کھول کے چلے یہ کیا بات ہے کبھی ادھر کبھی ادھر منافقت کی سوچ نہیں ہونی چاہیے میرے لیے اصول اور اور اس کے لیے اصول اور کیوں بات سمجھ آ رہی ہے یہ سات سو گنا ہے اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی کیوں مولانا نہیں سمجھ آئی سات سو گناہ کبیرا ملفوظات اور ادھر کہتے ہے انبیاء سے خطان نسیانن گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں پھر جیسے اس نے شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کی تشریح کی ہے اب کرو اسی بھی عبارت کی تشریح ادھر یا تمہاری زبانیں گونگ کیوں ہو گئی جلالی صاحب جلال میں آئیے مشتیچلیے کو دے ہمارے اکاپر پر تبرا کرنے کے لیے آپ کی زبان کھلی رہتی ہے تو احمد رضا خان کا چیلہ واپ کیوں ہو جائے؟ کیا یہ بات وہی وہ نہیں کر رہا جو تم نے الزام شاہ اسماعیل شہید پہ لگایا لیکن نہیں یہ تو ان کا اپنا ہے نا اپنی بھولی بھیڑ تھی اس لیے اپنی بھولی بھیڑ کو کیوں وہ ہاتھ لگائے چلو نہ لگائیں ہم کون سے کہہ رہے ہیں ہاتھ لگاؤ لیکن اتنی بات ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہیں یہ مر جائے گا زہر کا پیالہ پی سکتا ہے یہ الٹا لٹک سکتا ہے لیکن اپنے ملاؤں کی عبارتوں کی تشریح نہیں کرے گا پہلے کہتا تھا ہمیں خدا سے پیار ہے اس لیے ہم شاہ اسماعیل کو رگڑا دے رہے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے اس لیے ہم تھانوی صاحب کے خلاف ہو رہے ہیں اب بتاؤ ایک عبارت ہم نے خدا کے متعلق اور ایک عبارت محبوب خدا کے متعلق ہم نے پیش کی ہے اب عشق کدھر گیا ہے اب وہ محبت کدھر ہے اب وہ عقیدت کے نعرے کدھر ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرہ کہاں گیا ہم تو دیوان رسول کے ہیں ہم حضور کے دیوانے مستانے پروانے ہم عاشق ہم غلام ہم محب ہم سرکار کے نوکر اور بردے اور بانے, وہ سارے نعرے کہاں گئے لگاؤ احمد یار نئی می کے فتوا میں دیکھوں تمہیں ضرورت ہے تو لگائے کوئی بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن مفتی احمد یار نئیمی کو کافر نہیں کہہ سکتا کیوں وہ ہماری سرکی میں کہتے ہیں ہم پیر کھڑ کے موترے مرید کو جیسے درک موترے جب پیر کھڑوں کے پیشاب کرے تو مرید تو بھاگتے میں بھی, بھی کر سکتا ہے یا ان کا بڑا کافر ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے چھوٹے دیندار دار ہوں گے چھوٹے کیا علم والے ہوں گے خیر بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو عبارت بنانا مسئلہ نہیں ہے ملی احمد رضا خان نے ایسے عبارتیں تیار کی اس کی میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کر دی علماء نے جواب لکھے اب حسام الحرمین ہم کہتے ہیں کہ حسام الحرمین کو ہی لازم پکڑو بس اس کی وجہ کیا ہے اس پہ میں آپ کو چند عدل عرض کر دیتا ہوں کہ حسام الحرمین پہ ہم کیوں زور دے رہے ہیں اب یہ ایک اور کام آسان ہو گیا ہے ایک کتاب لاور سے چھپی ہے جس کے نام ہے معرفت کتاب مفت مل رہی ہے معرفت کتاب ہے اس کتاب پر تقریبا سو کے لگ بھگ علماء بریلویہ کے دستخط ہیں اس کتاب کا عنوان یہ ہے پہلے اس نے بریلویوں کا رگڑا نکالا ہے کہ تم یوں کرتے ہو عرصوں کوالیوں پہ جاتے ہو فلا کرتے ہو فلا کرتے ہو تم خرافات میں لگے ہوئے ہو تم بداعت میں لگے ہوئے ہو رسومات میں لگے ہوئے ہو پہلے جنازہ نکالا ہے, پھر آدھی کتاب اس نے اس پہ لکھی ہے کہ ہمارا علما سے اختلاف تین عبارتوں میں ہے ہی میں؟ پہلے چار تھی اب کتنی ہو گئی شکر ہے چلو ایک تک گھاٹی گئی ہے ایک تو کام کر ہی دیا انہوں نے پہلے چار تھی حضرت ننوتوی حضرت قطب الرشاد گنگوئی حضرت مولانا سہارنپوری حضرت مولانا نبور اللہ مرک یہ چار بزرگ تھے اب تین کر دی حضرت مولانا سہارنپوری اور حضرت تھانوی درمیان سے حضرت گنگوئی کو نکال دیا اس کا مطلب ہے یہ سو کے لگ بھگ بریل بیگ لوا مان رہے ہیں، احمد رضا نے دجل سے کام لیا تھا احمد رضا نے کذب سے کام لیا تھا احمد رضا نے خرافات سے کام لیا تھا اس نے بازی سے کام لیا تھا فریب اور فرار سے چوتھی عبارت کیوں چھوڑی ہے تمہارا چوتھی عبارت کو چھوڑ دینا اس بات کی بعین دلیل ہے کہ مالی احمد رضا نے کام لیا ہے حضرت حضرت مدنی نے جیسے اس کو دجال لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے جیسے کذاب لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے یہ اس نے جھوٹ بول کے عبارت شامل کی تھی اب تمہیں نہیں ملی تم نے اس عبارت کے درمیان سے راستہ گول صاف کر دیا کہ نہیں نہیں ہمارا اختلاف تین باتوں پہ ہے میں کہتا ہوں جیسے آمد رضا نے اس عبارت پہ جھوٹ بولا تھا باقیوں پہ بھی ویسے جھوٹ بولا تم مان گئے ہو نا کہ چوتھی نہیں ہے معرفت کتاب چھپیے سو کے لگ علماء لگ بھگ علما کے دستخط ہے ہمارے علما سے واقعہ یہی اختلاف <تصفح> بات سمجھ آ رہی اب آپ دیکھیں ہم حسام الحرمین کی بات کیوں کرتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتانے لگا یہ ایک کتاب معرفت آپ کے پاس ہونی چاہیے لاہور سے چھپیے اور یہ لاہور سے وہ ایک آدمی ہے اس کو فون کیا جائے تو وہ مفت بھی دیتا ہے مجھے تو خیر اس نے نہیں بھیجی نہ میں اس نے اسے فون کیا ہے باقی سننا یہی ہے کہ وہ مفت بھی دیتا ہے میں آپ کو اس کا پتہ اور اس کا ایڈریس اور نمبر وہ لکھوا دوں گا آپ اس سے منگوا لیں کہ جی آپ ہمیں کتاب بھیج دیں ہمارا آل سنت کے اندر ایک مرکز ہے اور اس میں آپ طلبہ پڑھتے ہیں تو ہم در تقسیم کریں گے اتنے علما ہیں سب کو تقسیم کر دیں گے کیوں تو سی یہ تو چلاک آدمی ہے یہ تو ہی کر سکتا ہے ہاں جی ایک بات معرفت آپ کے پاس ہو آپ دکھائیں دیکھے جی اصل اختلاف کن باتوں میں ان تین باتوں میں <coughs> جو باتیں مولوی احمد رضا نے حسام الحرمین میں لکھی ہیں ہمارا اختلاف اور تمہارا تمہارے بقول ان باتوں میں ہے اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں بنیاد کو پکڑتے ہیں بنیاد پہ بحث کرتے ہیں اگر بنیاد میں ہم ہار گئے تو پھر آگے گفتگو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر بنیاد میں ہم جیت گئے تو پھر آگے گفتگو کی تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے جو اصل اختلاف ان باتوں میں نا باقی یہ جو رسم و رواج ہے یہ ہر دور میں ایسے اہل بدت اور اہل ہوا لوگ گزرے ہیں جو بدعت اور رسومات اور خرافات کو دین کا حصہ سمجھتے تھے ہر دور میں گزرے ہیں تو پھر ان پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل اختلاف کی بنیاد کو پکڑنا ہے بات سمجھ آئی اور وہ بنیاد کس کتاب میں ہے حسام الحرمین کس کتاب میں ہے حسام, حسام الحرمین چونکہ اصل اختلاف تمہارے بقول ان تین یا چار باتوں میں ہے بعض چار کہتے ہیں بعض تین کے تم یہی کہہ رہے ٹھیک ہے اصل اختلاف ان چار باتوں میں ہے یا تین باتوں میں ہے جو لکھی ہوئی ہے اسام <صلاح> الحرمین سے تمہیں پتہ چلا تو پھر پہلے بنیاد پہ بات کریں اسی اسام الحرمین پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ اسام الحرمین سچی ہے یا جھوٹی ہے یاد رکھنا ایک اور آپ کو بات کرتا چلا جاؤں <صلاح> ساری حسام الحرمین کی بات میں نہیں کر رہا اس لیے کہ حسام الحرمین میں جو بات مرزا قادیانی کے متعلق ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے سچی ہے نا اگر ہم سارے فتو کا انکار کریں تو یہ لوگوں کو کیا کریں گے دھوکہ دیں گے دیکھو یہ قادیانیوں کو کافر نہیں مانتے تو پھر یہ ذرا توجہ سے اور غور طلب بات ہے کہ سارے حسام الحرمین کی ہم بات نہیں کر رہے ہم کہیں گے اسام الحرمین میں جو ہمارے متعلق تین چار باتیں آپ نے لکھی ہیں بس انہی پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں اگر اسام الحرمین کے یہ فتویٰ جو ہمارے متعلق ہے اور وہ عبارتیں جو ہمارے متعلق آپ نے لکھی ہیں آپ مینوان عبارتیں اصل کتابوں سے دکھا دیں مینوان جیسے لکھی ہوئی ہیں ویسے اصل کتابوں سے اکٹھی عبارتیں آپ ہمیں دکھا دیں تو پھر تو بات چل سکتی ہے ورنہ آپ جھوٹے اب آمد رضا خان اس کی ضروریت اکٹھی عبارت آپ کو نہیں دکھا سکتی یہ خیر میں آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتا ہوں اسام الحرمین پہ گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ بنیاد اختلاف کی وہ کون ہے یہی اسام الحرمین اختلاف کی جڑ کیا ہے حسام الرمین اختلاف کی بنیاد کیا ہے یہی حسام الحرمین جھگڑا بنی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں جھگڑا تو تم نے ڈالا فلا نے ڈالا فلاں ڈالا فلا نے ڈالا, ڈالا بات سنو اختلاف علماء میں ہوتا چلا آتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ آپ اسلاف سے دیکھتے آئیں گے علما ایک دوسرے کے خلاف رد لکھ رہے ہیں وہ اس کا رد لکھتا ہے وہ اس کا رد لکھتا ہے. لکھتے آ رہے ہیں. لیکن تکفیر کسی نے کسی کی نہیں کی یو یوا ہندوستان میں خاندان ولی اللہ اس کا بڑا ایک نام تھا بڑی مسنت تھی بہت بڑی گدی تھی ان کے علماء کی تحریریں جو تھی دوسرے علماء رد کرتے آئے گفتگویں ہوتی رہی لیکن تکفیر کسی نے نہیں کی آپ کو کہ فضل حق نے تو کی ہے میں اس فضل حق خیرآبادی کی تکفیر پہ مفصل کلام پچھلے گفتگو میں کر چکا ہوں دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں سمجھتا وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس کہ میں پھر دوبارہ دوبارہ وہی وہ جو ہے نا وہ کھولتا مسئلے وہ آپ کو پہلے میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے اچھا تکفیر کسی نے نہیں کی حتیٰ کہ توجہ کتاب پڑھی ہے نکی علی خان کے حالات و تعلیمات اس میں موجود ہے کیا مولوی احمد رضا خان کے ابا نے اثر اس ابن عباس جس روایت کی تشریح مولانا نانوتوی نے کی ہے یہ روایت پہلے تشریح کرنے والے یا اس روایت سے استدلال کرنے والے یا اس روایت کو صحیح سمجھنے والے مولانا محمد احسن نلوت بھی تھے رحمۃ اللہ نے اسی اثر کی تشریح اس نے کی اسی اثر کو ٹھیک اس نے مانا اسی اثر کو تقویت اس نے دی تھی مولوی احمد رضا خان کے باپ نے تکفیر یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تکفیر جب مولانا نلوتوی نے اس کی تشریح کی تو اس نے تکفیر کر دی وہی اثر وہی بات وہی تقویت وہی عباس کی تصحیح اور اس کو صحیح سمجھنا جو مولانا آسن نلوتوی نے کیا وہی مولانا کاسم نلوتوی نے کیا باپ نے اس کی تکفیر نہیں کی بیٹے نے اس کی تکفیر کر دی معلوم ہوتا ہے اس وقت تک تکفیر کا یہ رواج علماء میں نہیں تھا ہاں اختلاف ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں ایک دوسرے کی تردید بھی ہوتی ہے اہل علم کا شیوا ہے یہ چلتا آتا ہے یہ اسلاف سے چلتا آ رہا ہے ایک عالم کتاب لکھتا ہے دوسرا اسکرد لکھتا ہے دوسرا پھر رد لکھتا ہے ادھر سے پھر کوئی اٹھ پڑا اس نے رد لکھا پھر اس نے پھر اس کا جواب دیا یہ چلتا آتا ہے سلسلہ لیکن یوں مسلکی طور پر جدائی ڈال دینا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں ہم ایسے ہیں یہ فرق آ کے ڈالا ہے یا یہ فرق کرنے کی کوشش کی ہے تو مولوی احمد رضا خان نے کی ہے اور اس نے بھی کیسے کی پہلے نہیں کی اس نے بھی حسام الحروین کے ذریعے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کو دو حصوں میں باٹنے والا دو طبقوں میں تقسیم کرنے والا بریلویوں کو اعلی سنت سے الگ کھڑا کرنے والا امت کے اندر کفر کی اور تکفیر کی مشین آ کے چلانے والا اور کفر اور تکفیر کا نشتر چلانے والا کون ہے اور کس کتاب کے ذریعے اس نے چلایا حسام الحرمین اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہم <تصفح> اس لیے کہتے ہیں کہ بحث ابارات اکابر پر جب بھی ہو ہم پہلے یہی کہیں گے کہ میاں بات ہم نے حسام الحرمین پہ کرنی ہے کس پہ کرنی ہے چونکہ حرام. وہ بنیاد ہے حرام. وہ تمہارے مسلک کی بنیاد ہے احمد رضا خان کی زندگی کی پچاس سالہ محنت ہے تمہارے بکور احمد رضا خان کی زندگی کا اس پہ بہت بڑا وقت ہے تو ہم کہتے ہیں اسی پر گفتگو ہوگی اگر تم اس کتاب پہ صداقت اور اس کے اس فتوے میں جو ہمارے متعلق ہے سچے ہوتے ہو پھر ٹھیک ہے پھر اگلے مسلوں میں ضرورت ہی نہیں گفتگو کی اور اگر جھوٹے ہوتے ہو پھر تمہارا دل چاہے تو اگلوں میں بھی گفتگو کر لیں گے گفتگو کرنی ہے اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ حسام الحرمین پہ گفتگو کرنے کے لیے عبارتیں ہیں چار اب معرفت آپ کو مل گئی تو پھر عبارت رہ جائیں گی تین تو تین عبارتوں پر تیاری آسان ہے یا بغیر معلومات کے بندہ ادھر ادھر کی بارتے تلاش کر کے ان پہ تیاری کرتا ہے وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے yes. اگر سوال پتہ چل جائیں کہ یہ یہ سوال ہمارے پرچے میں ہونے ہیں تو آپ کو وہ پرچہ دینا آسان ہے یا پوری کتاب کا پتہ کوئی نہیں آپ کو کہ کون کون سا سو سوال آئے گا یہ پرچہ دینا آسان ہے ظاہر بات ہے کہ جو سوال آپ کو بتا دیے گا کہ ایک یہ ہوگا ایک یہ ہوگا ایک یہ ہوگا اس لیے آپ حسام الحرمین کو پکڑیں باقی کوئی عبارت آپ کی طرف نہیں آئے گی بس یہ تین عبارتیں اچھا گفتگو جی حسام الحرمین پہ ہوگی بریلوی زہر کا پیالہ پیسے گا چاہے کوئی بڑا ہے کوئی کوئی چاہے چھوٹا ہے میں بریلی تک آپ کو بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں چیلنج کرو آپ مولوی احمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو ہڈیاں جو ریزہ ریزا ہو کر زمین کا جس بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں ضرورت ہے حرامی کی ہم بات نہیں کرتے حلالی رضا خانی اگر کسی رضا خانی حلالی میں میں ہے پاکستان نہیں ال بنگلہ دیش نہیں سری لنکا نہیں انگلینڈ نہیں ہم ساری دنیا کے بریلو کو نہیں ہم بریلی شریف تک سارے بریلو کو چیلنج کرتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو ماں نے جنا ہو میدان میں آئے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا میدان میں آئے اور حسام الحرمین پہ مناظرہ قبول کرے نہیں کرے گا جتنا مرضی ضرورت سے آپ چیلنج کرتے رہے کوئی میدان میں نہیں آئے گا اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیدیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور سہارا لیا ہے. اس کے دجل پہ پر پر پردہ کوئی نہیں ڈالتا او بھائی آگ آگ جل رہی ہو کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں کیوں جی جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے جس نے لگانا جو آئے چاہے جلالی ہے چاہے کوئی جمالی ہے چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے؟ ہاں؟ کوئی ہے ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آ کے چھپا کے دکھائے بس اتنی بات ہے ہماری ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم جو تمہاری بنیاد ہے اسام الحرمین کی ہم اس پہ گفتگو کریں گے اب اس پہ ایک دو شرط ذہن میں رکھو بحس حسام الحرمین پہ ہوگی ٹھیک <coughs> بحث حسام الحرمین کی ترتیب سے ہوگی ترتیب کا کیا مانا اگلی شرط جو عبارت پہلے ہے اس پہ گفتگو بھی جو عبارت بعد میں ہے اس پہ گفتگو بھی گفتگو حسام الحرمین پہ ہوگی گفتگو حسام الرمین کی ترتیب پہ ہوگی جو عبارت پہلے ہے اس پہ گفتگو پہلے جو بعد میں ہے اس پہ گفتگو آمد. نمبر چار عبارت مینو ان یہ جملے غور سے سننا اور لکھنا عبارت مینو اکٹھی اصل کتابوں سے دکھائی جائے گی عبارت مینو ان اکٹھی مجموعہ اکٹھی اصل کتابوں سے کہ آتا سے بولا وہ, وہ ہے آتا یہ ہے یوں نہیں دیکھیں گے اکٹھی سمجھ آ رہی بات کی عبارت اکٹھی مین نوان اصل کتابوں سے دکھائی جائے گی یہ چار اک شرطیں اگلی سن لو بریلوی مناظر اپنے اصولوں کا پابند ہوگا بریلوی مناظر اپنے اصول کا پابند ہوگا اور بریلوی مناظر ثابت کرے گا کہ ان عبارات میں ایک فیصد بھی اسلامی احتمال نہیں ہے ٹھیک ہے جس عبارت میں ننانوے فیصد کفر ہوں اور ایک فیصد اسلام ہو یا ننانوے فیصد احتمال نکلتا ہو کفر کا اور ایک فیصد احتمال نکلتا ہو اسلام کا مولوی احمد رضا خان خود کہتا ہے کہ وہ عبارت اسلامی ہو سکتی ہے اس عبارت کو کفر پہ معمول نہیں کرے یہ میں حوالہ آگے چل کے لکھاتا ہوں آپ کو بات سمجھ گئی ہے تو بریلوی منادر ثابت کرے گا کہ یہ ہر ہر عبارت سو فیصد اس میں کفر ہے ایمان اور اسلام کا احتمال اس میں اس میں نہیں نکلتا اور نمبر اگلی دکھ لے کہ جن بریلوی علماء نے علماء دیوبند کو مسلمان لکھا ہے ان کے متعلق بھی حکم بتانا پڑے گا اب آپ اس پرچے کو دے دیں اور اسے کہیں بس اوپر تعریر ہم نے لے یہ لکھ دی ہے نیچے شرائط لکھ دی ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے یہ دعویٰ بھی لکھ لیں مولوی احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں جو ہمارے متعلق فتویٰ لگایا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ غلط ہے جو مولوی احمد رضا نے ہماری عبارتیں لکھی ہیں وہ عبارتیں سب فراڈ فریب اور دھوکے اور خیانت سے لکھی ہیں کوئی بریلوی اس عنوان پر اگر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم اس سے مناظرہ کر سکتے ہیں یہ آپ نے دعویٰ لکھ دیا ہے کہ وہ کاذیب ہے جھوٹ ہے اس نے جو خیانتیں کی ہیں خرافات کی ہے اور نیچے پانچ سات شرطیں لکھ کے آپ اس کو ہاں بھائی لے جا لے جا بھائی اب بلاؤ احمد رضا خان کو مغرب آواز اور نکل قبر سے اب ہمیں پھنسا دیا جس میں اتنی جرت ہے ایک رسالہ چھپا ہے. بریلی سے مدینہ کیا رسالہ ہے ایک عورت تھی وہ مجنون تھی پاگل تھی مولی احمد رضا خان کے پاس لائی گئی کہ حضرت اس کو دم کرے مولی احمد رضا خان نے اسے کہا کوئی بات کی اس نے کہا مجھے حضرت علی کی زیارت کرا دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی مولیاحمد رضا خان نے کہا اچھا منہ پرے کر اس نے جو منہ پرے کیا تو مولیاحمد رضا فوراً حضرت علی بن گئے پھر جو منہ ادھر کیا تو بالکل حضرت علی تھے اس نے جب دیدار کر لیا تو پھر جو منہ ادھر پھیرا تو پھر مولیاحمد رضا بن گئے تھے جو حضرت علی بن سکتا ہے اتنی اس میں طاقت بھی تو باہر آ جائے گا نا اتنی اس کی اندر قدرت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ جب چاہے وہ کالا کلوٹا آمد رضا، وہ ایک آنکھ سے کانا دجال وہ عورتوں کو سلوٹ مارنے والا وہ نماز میں اپنے حرکت نفس کے ذریعے بند کو توڑنے والا وہ جناب جی سے جان چھڑکوانے والا وہ ایسا خرافات کا مجموعہ وہ سارا حضرت علی بن سکتا ہے شرم بھی نہیں جاتی آدمی کو بات کرتے کرتے کہ اس آدمی کو کہتے ہیں حضرت علی اسی وقت بن گئے بس چادر ہاں چادر ڈالی اس نے بات یہ تھی چادر ڈالی ایسا کر کے چادر ڈالی تھوڑی بات دیر بعد جو اتاری تو وہ حضرت علی تھی پھر چادر ڈالی تو وہ جناب پھر جو مولیام رضا خان میں کہا عجیب بات ہے یار سیدنا علی المرتع کے پاؤں کی خاک جیسا بھی میں تجھے نہ مانوں تو حضرت علی بنتا ہے یہ بریلی سے مدینہ لکھنے لکھ والا میٹھا میٹھا اسلامی بھائی مولوی الیاس قادری صاحب کا رسالہ ہے بریلی سے مدینہ چھ سات فرق ہے اس کتاب میں یہ دس ہو جائیں گے بس یہ اس کا رسالہ ہے بریلی سے مدینہ میں <سلم> اپنے ساتھ رکھتا ہوتا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لئے دیکھو تم کہتے ہو بڑا صحابا سے عشق کرتے ہیں. یہ تو اپنے ایسے آمد رضا کو حضرت علی مان چکے اب سوال یہ پہتا, اس پہ سوالات آپ کرتے جائیں نا اگر یہ حضرت علی ہے تو سیدہ فاطمہ کا شوہر کون ہے ہمیں بتاؤ تو سہی نا وہ جو مدفون ہے نجف اشرف میں جو کہتے ہو یا کسی اور جگہ بتاؤ سیدنا فاطمہ کا شوہر کون ہے یہ یا وہ حضرت علی بن گیا میں پوچھتا حسنین کریمین کا ابو کون ہے سیدہ ام کلسوم کا والد کون ہے بتاؤ نا اگر یہ حضرت علی ہے تو اس مستفا رضا خان کا بیٹا باپ کیا حضرت علی ہے وہ ہے حامد رزا خان کا بیٹ باپ وہ ہے وہکل سے پیدا پیدل یہ لوگ سمجدار کہتے ہیں عقل نبوت تولد چیسو عقل ہی نہیں آدمی تو پھر پیدا ہونے کی کوئی ضرورت تھی پھر اندر ہی رہ جاتا آرام سے کتنا مزے سے اندر رہتا تو باہر ضرور نکلا ایسے رہ رہا تھا اے دنیا جان کی نعمت تھی اس میں باہر کیوں آئے تکلیف بھی دی اس بیچاری کو اور باہر نکل کے کام کیسے کر رہا ہے عقل نبوت تولد سوت کیا فائدہ تولد کا پیدا ہونے کا کیا فائدہ کیا ہے خیر میں کہ رہا تھا گفتگو کس پہ کرنی ہے اس نقطے کو یاد رکھو گے ساری زندگی موج کرو گے اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھے تو پھر آپ نے پریشان ہونا ہے میں آپ کو اتنا آسان تین نسخہ بتا رہا ہوں گفتگو کس پہ کرنی ہے اسام الحرمین پہ گفتگو اسام الحرمین پہ کیوں اس لیے کہ اصل اختلاف ڈالا تمہارے بقول بھی اختلاف جن عبارتوں پہ وہ کسی اسام الحرمین میں اب میں آپ کو چند حوالے اور بھی بتانے لگا ایک کتاب ہے محاسبہ دیوبندیت جیل دیکھ سفت لکھنے والا مولوی ہے حسن علی رضوی وہ کہتا ہے اگر علماء دیوبند ان اپنے مولویوں کو کافر کہہ دے جن کی عبارات کو حسام الحرمین میں ہم نے لکھا ہے حسام الحرمین میں جن مولویوں کی چند عبارات پیش کی گئی ہیں اگر علماء دیوبند انہیں کافر کہہ دے تو فتوی تکفیر سب سے اٹھ جائے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اصل اختلاف کس پہ ہے بولو حسام الحرمین پہ تو اختلاف اس پہ ہے تو گفتگو بھی اسی پہ کی جائے گی وہ کہتا ہے کہ جن علماء دیوبند کو حسام الرمین میں کافر کہا گیا ہے اگر یہ کافر کہہ دے تو اختلاف ہم ان سے سلو کر لیں گے اختلاف ختم ہو جائے گا اور تکفیر کا فتوا ہم اٹھا دیں گے اس کا معنی یہ ہوا کہ اختلاف کی اصل جڑ حسام دوسری کتاب ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات صفا اس کا چار سو چھپن ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا اصل اور بنیادی اختلاف تحزیر الناس براہم قاتیہ اور حفظ المان کی چند کفریہ عبارات پر ہے دیوبندیوں بندیوں سے لاجواب سوالات صفح چار سو چھپن کہتا ہے کہ ہمارا اصل اختلاف تحزیر الناس براہی نے اور حفظ ایمان کی چند کفریہ عبارات پر ہے جو آمد رضا نے کیا کی ہوئی ہے حسام الحرمین میں کٹھی کی ہوئی ہے لہذا گفتگو اس پہ ہو آگیا آؤ ایک کتاب آئی ہے سوار ہندی اس کا صفحہ پاون ہے یہ جو کتاب کا میں نے تعارف کرایا تھا نا پہلے کتاب کا نام تھا وہ کیا تھا خنجر ایمانی برخلقوم رضا خانی یہ کتاب اسی سوارے میں ہندیہ کے جواب میں لکھی گئی ہے اس نے دو سو ساٹھ علماء کے دستخط کی لکھے ہیں کہ علماء دیوبند کافر ہیں اور اس ہمارے میلی نے تین سو نبے اکافر دیوبند کے فتح کے کیے ہیں کہ بریلویوں کے یہ لوگ کافر اس کے جواب میں لکھی گئی اسام الحرمین کے جواب میں بھی ایک کتاب اور آئی ہے پرانی کتاب ہے لیکن اب چھپ چکی ہے کتاب کا نام ہے برا ات ان ابرات اشرار کیا نام ہے سوال یہ بنا کہ علماء دیوبند کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ 640 ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے فتوا لکھ کے دیا کہ علماء دیوبند مند مسلمان جن میں پیر میر صاحب ان کے خلیفہ مجاز مولانا غلام محمد گھوٹوی پیر میر علی کیا تو میں فتوا یہاں لے کے بیٹھا ہوں یہ الگ گفتگو آ رہی ہے کہ حسام الحرمین کی ذات میں آتا کون کون ہے یہ میں آپ کو وہاں سناتا ہوں بڑے بڑے ہندوستان کے مشاہیر نے یہ بات لکھی تھی کہ علماء مند کیا ہے ان کی تعداد کتاب یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, کتاب باتتا ساری ہونی چاہیے. لیکن دیوے کو اللہ گال ہے. جو پیسے, بھرو کیا؟ پیسے تو بھرنے پڑتے پیسوں کے بغیر تو کام معاملہ نہیں بنتا میں طالب علمی میں تھا مجھے جو پیسے ملتے تھے میں اس کی کتابیں خرید لیتا تھا بس کتابیں لیتے رہے ہم لوگ اور تو کچھ نہیں لے سکے باقی کوئی کپڑے کوئی سوٹیٹ بوٹیٹ یہ چیزیں تو پھر ہمیں وہ تو دیہاتی آدمی تھے وہ مزہ ہی نہیں کرتی تھی حالانکہ میں کراچی میں سال رہا ہوں تو کراچی میں تو پھر کراچی ہے لیکن مجھے اول تو پیسے ملتے نہیں تھے اگر کوئی پیسے گھر سے آ ہی جاتے تو میں جا کے اس کی کتابیں لے لیتا روح المانی لے لی فلاں لے لی فلاں لے لی چل پائی بریلیوں کی کتابیں لے لی ادھر ادھر سے چل اب بھی میرا یہی معمول ہے کہ میں جب لاہور جاتا ہوں تو کتابیں لے کے چل بھائی چھٹی بریلیوں کی خاص خاص کتابیں لے لی اور چلو جی پھر ان کا مطالعہ کیا اور نئے نے باتیں نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے یہ کتاب سب سے پہلے ہم خرید کے لائے ہیں اب اس کے حوالے کو ہم نے اس میں سے تلاش کی ہے ایک اور کتاب عرفان مذہب و مسلک ہم نے تلاش کی ہے اس کے حوالہ جات ان ہم اپنی کتاب دست و گروا کی تیسری جیل میں پوری لگائیں گے کافی سارا اس میں مواد ملا ہے تو ہم یہ چیزیں خریدتے ہیں پڑھتے ہیں تو آگے کسی نہ کسی نے تو خرید نہیں ہے نا اے مالی صاحب کیا ہوا سویا پڑا یار اٹھ جاگ اللہ کا بندہ یہ غفلت کی دلیل ہے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے تو جماعت میں سال لگانا ہے ہم نے کون سا بنا کر ہم تو آرام سے سو رہے ہیں بس چھ نمبر بیان ہو رہے ہیں ہم تو سو رہے ہیں. یا اللہ کا بندہ جماعت والوں کو جتنی پریشانی ہوتی ہے کسی کو بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ مسجد کا امام تو ایک جگہ بیٹھا ہے نا اس کے پاس تو کبھی کوئی کیس آئے گا کہ بریلوی یوں کہتے ہیں لیکن جو جماعت والا ہے پورا سال گھومے گا یہ تو بریلویوں کی مسجد میں جا رہا ہے ہر جگہ پھر رہا ہے یہ تو روزانہ ہی کیس اس کے پاس ہوتے ہیں گشت پہ گیا چلو جانا بھاپ بھی آ بے ایمان جاؤ لو تھا تو مسئلہ پیش آیا تو آپ کو کم از کم گفتگو کرنی نہیں لیکن علم تو ہونا کہ اس کا حال کیا ہے تریاغ کیا ہے کس کے پاس ہے او کوئی ساپ کا ڈس ہوا کہیں مل بھی جاتا ہے تو آپ کہے ہو ادھر تریاق مل تو رات ہے استاذ پھر میں تو سویا ہوا تھا میں تو پھر سویا ہوا تھا مجھے تو پھر کوئی ہو. اس وقت پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ کیا کریں اس لیے علم ہو باقی بھائی بندے کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ بندہ چلاتا بھی رہتا ہو اسلحہ ہو کبھی موقع مان بھی جاتا ہے چلانے کا آپ کے پاس دلائل موجود ہو ہاں کبھی چلانے کے لیے موقع مل گیا تو دلائل چلائیں نہیں تو پھر اپنے پاس سوال کے تو رکھے نا کیا خیال ہے ہاں تو اس لیے اب آپ, آپ سو جائیں میں ایمان و ایمانی تقریر کرتا رہوں گا <laughs> آپ سو جائیں نیند پوری کریں کیونکہ میں تو پوری کہہ رہا ہوں گھنٹہ دیر اب آپ سو لیں میں ایمان وانی تقریر کرتا رہا ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں اسی کو سناتا اچھا اس میں اس نے کیا لکھا ہے مختلف علماء کے فتح جات ہیں اس میں شریف اس سے فتوا لکھا گیا علماء حرمین طیبین نے جو فتویٰ ان کے حق میں شادر فرمایا اس کا لفظ بلفظ صحیح نقطہ نقطہ حق اور درست ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر جاہل منافق اسی بنا پر اسی بنا پر کس بنا پر اس فتوی کی بنیاد پر جو فتویٰ حسام الرمین ہے اس بنیاد پر ہم ان لوگوں کو کافر اور مرتد جانتے ہیں بنیاد پر اس کا مطلب ہے کہ رولا حسام الرمین کا لڑائی اس کتاب کی وجہ سے ہے، تو پھر بات بھی اس کتاب پہ ہونی چاہیے آگے آؤ سم پل کا فتوا کاسم نتوی رشید احمد گنگوئی خلیل احمد امبیٹوی اشرف علی تھانوی اپنے مزکورہ بالا اقوال مذکورہ بالا اقوال وہ کہاں تھے صحیح صحیح صحیح صحیح کی بنا پر کافر مرتب خارج اسلام ہے سوارم الہندیہ سفہ اکتر پہلا سوارم الہندیہ سفہ باون تھا اب سوارم الہندیہ سفہ ایک سو تین دیکھ لیں مولوی فتوہ جاورہ شریف مولوی قاسم نلوتوی رشیدہ مزگنگوی مولوی غریلہ من امبیٹی مولوی اشرف علی تھانوی کے جو اقوال استفسار یعنی حسام العرمین کی عبارت میں درج کیے گئے ان پر سابق عظیم باسو تمیز ہو کر علماء آل سنت نے کفر کا فتوہ دیا ہے یہ, یہ حسام العرمین فتاوہ بریلی شریف از قلم حشمت علی قادری ننطوی گنگوئی امیٹی تھانی اپنے ان کفریات واضحہ سریعہ خبیص ملونہ کے سبب جو اصل فتاوہ حسام العرمین شریف میں بے عبارت ہم انکول ہے جن میں کوئی ایسی طاویل توجہ قطع ناممکن جو قائلین کو قطعی یقینی کفر اعتداد سے بچا سکے یقیناً مرتد لائے کے تزلیل واجب ہے تو یہ سارا رولا کس بنیاد پہ ہے جو اٹھتا ہے کہتا ہے حسام الرمین حسام الرمین حسام الرمین تو ہم بھی کہیں گے حسام الرمین آؤ اسی پہ بات کرو اب یہ میں نے آپ کو حوالہ جات جو پڑھ کے سنائے ہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بریلوی مسلک یہ بات پوری دیانتداری سے کہتا ہے کہ ہمارا اصل اختلاف ان سے ہے ہم نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے اگر اسی بات آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر اسی پر گفتگو کریں اور حسام الحرمین پر گفتگو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا اب آگے آئے یہ حسام الحرمین اگر سچ اب ہم نے گفتگو کے اندر سب سے پہلے جو بات چھیڑنی ہے وہ اب سنیں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں مری مدرزا نے دجل فریب جھوٹ قسب پہ ہے نا یعنی یہ کیا نام ہے اے اے فریب سے کام لیا ہے اور علماء دیو کی عبارات میں دھوکہ دیا ہے یہ جو فتویٰ ہے یہ علماء بریلویہ پہ ہی لگتا ہے ہم پہ نہیں لگتا آپ کو اس کی دلیل مولوی احمد رضا نے اسام الحرمین میں ایک بات لکھی ہے شروع شروع میں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں فاضل بنے نے لکھا ہے جو ان علماء دیوبند کو کافر نہ کہے اور ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی صفا حسام الحرمین کا بیس ہے من شکی کفر عذاب اہم فقت کفر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کیا ہے دیکھنا اب آؤ ہم کہتے ہیں اگر حسام الحرمین کا فتوا ہمارے متعلق سچ تھا آؤ سیف العطا کتاب دیکھو یہ کتاب پاکستان سے چھپی ہے لکھنے والا مولوی عطا محمد گولڑوی چشتی نظامی اور جناب جی بریلوی عالم ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بیٹا جس کو بابو جی کہتے تھے بابو جی کی وجہ تصویر آپ کو پتہ ہے باپو جی اس لیے باپو جی کہتے ہیں یہ جو اسٹیشن یہ انجن چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں نا یہ جو گارڈ ہوتے ہیں یہ بابو بابو کہلاتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں اس کو ان سے بڑا پیار تھا اس نے نا جو گول سے ریلوے لائن گزر رہی تھی تو وہاں ایک چونکہ تعلق اس کا تھا ان کے ساتھ تو ایک لائن پہ اس نے وہ جناب جی ایسے اپنی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں نشان ہیں وہ جو نیچے ہوتا ہے تو گاڑی گزر جاتی ہے سگنل لگوایا ہوا جب گاڑی آتی تھی تو اس کے چکے دوست تھے تو وہ ہارن بجا دیتے تھے یہ ان کے لیے وہ نیچے کرا دیتا تو گاڑی گزر جاتی تھی پھر اوپر کر دیتا تھا تو بس ایسے اس کو بڑا شوق تھا بڑے اس میں ایک جناب انجن کا ڈبا اپنا رکھا ہوا تھا وہاں اپنے کمرے کے اندر اور بڑا گاڑیوں سے شوق تھا اس لیے لوگ بابو جی کہتے تھے اس بابو جی کا مولوی عطا محمد چشتی گولوی بندیالوی بریلوی رسوی اس کا مرید ہے اور اگلی بات کروں اس وقت جتنے بڑے بڑے بریلوی پھر رہے ہیں سب کا استاد ہے عبدالعکیم شرف قادری گزر گیا اس کا استاد پیر محمد چشتی پشاور میں زندہ بیٹھا ہے اس کا استاد اشرف علی سیالوی گزر گیا اس کا استاد اشرف جلالی قریب ہے اس کا استاد بڑے بڑے تمام بریلویوں کا یہ استاد ہے اور اس کو کہا جاتا تھا استاز المناتقہ اس کے القاب لکھئے ہیں جامع المعقول والمنقول حاول فروع والعصول تاجور کشور تدریس مرک المدرسین سین حضرت علامہ الحاج الحافظ مولانا عطا محمد, چشتی گولنوی, اس کو استاز المناک... بھی کہتے ہیں بہت بڑا منطقی تھا اب سنو اس کتاب سیف العطا یہ ایک کتاب کا جواب ہے بلکہ کئی کتابوں کا جواب ہے بریلویوں میں ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ سیدہ عورت کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں مسئلہ یوں اٹھا پیر نصیر الدین یہ ایک گھرانہ ہے اور اس کے چچ بھائی یہ دوسرا گرانہ ہے یہ کہتا تھا ہو سکتے ہیں نکاح اور اس کے چچ بھائی کہتے ہیں کہ نکاح چونکہ بہت بڑی گدی ہے تو وہاں ایک انہوں نے مفتی بٹھایا ہوا ہے وہ مفتی ان کے زیر اثر تھا جو کہتے ہیں ناجائز ہے اس نے فتوا لکھ دیا نجائز ہے پھر یہ جو, جو اختلاف بڑھتا گیا نا پھر طرفین سے لکھی جانے لگی ادھر سے ایک کتاب نام و نصب آئی پھر کتاب آئی پیر نصیر الدین نے دوسری لکھی طریق الفلاح القفل نکاح یہ کتاب اس نے دوسری لکھی بڑی ضخیم کتاب ہے کتاب یہ بھی بڑے کام کیا اور لینی چاہیے بعض بریل کہتے ہیں نصیر الدین کو ہم نہیں مانتے مفتی منیب الرحمان ڈیوا ڈیوا جانتے ہو <سؤال> کیا مطلب ڈیوے گا <سؤال> <سؤال> یہ ٹھیک سمجھا ہے مفتی منیب الرحمان ڈیوا صاحب نے اس کتاب پر تصدیق لکھ کے پیر نصیر الدین گولنوی کی بڑی تعریف کی ہے مولوی عرفان مشتی جس کو یہ اب حجت السلام کہتے ہیں شیر اسلام کہتے ہیں بریلویت کا زیخم کہتے ہیں بریلویت کا لوپڑ کہتے ہیں اس نے بھی کتاب پہ تصدیق لکھ کے پیر نصیر الدین گولوی کی تعریف کیے انوار العروم ملتان قاسمی صاحب کے مدرسے کا مفتی غلام مصطفی رسوی نے بھی کتاب پہ تصدیق لکھ کے پیر نصیر الدین گولوی کی تعریف کیے یہ کتاب ہونی چاہیے نصیر گول نے کافی ساری کا باتیں ہیں. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر ہم نہیں خریدیں گے تو یہ حوالے آپ کو غور بتائے گا تو یہ تو خریدنی پڑتی ہیں کتابیں آپ کو بھی آپ میں سے بھی جس کو شوق ہو جنونی قسم کا وہ بھی کتابیں لے پہ اپنی پختہ طور پر کتابیں پڑھ لے اپنا کام پکا ہو جائے اور پھر ان کی کتابے پڑھے خیر ادھر سے بھی کتابیں لکھی جانے لگی ایک کتاب چھپی حسب و نصب نام و نصب کا جواب چھپی پھر اور مختلف کتابیں چھپتی رہی یہ پھر کتاب چھپی سیف العطا یہ پیر نصیر الدین گولنوی کا ہمیتی بن کے اس نے ان ساری عبارتوں کا جواب لکھ دیا اس نے اس کتاب کے صفحہ ایک پہ لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں کہنا ہوں حسام الارمین کا فتوہ اگر ہمارے متعلق ٹھیک ہے سب سے پہلے پیر محر علی شاہ کافر ہے پھر آؤ پر ہمت کرو اس میر علی گولنوی کو کافر کہہ کہ کے دکھاؤ میں تمہارا ہاتھ شوم لوں گا میں تمہارا مو شوم لوں گا میں تمہاری اس بات پہ جرت کا اور تمہاری جناب غیرت کا میں کہوں گا کہ باقیہ غیرتی آدمی ہے اس نے جناب جی جو آیا رگڑ کے رکھ دیا کسی کو معاف نہیں کیا دیکھو صفحہ ایک سو چودہ. اس مسئلے پہ چلتے چلتے نا ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے اس نے مخالفین کی تکفیر کی ہے یعنی جو نکاح سیدہ کے غیر سید سے نکاح کے جواز کے قائل نہیں ہیں ان میں سے بعض آدمیوں کو اس نے لکھا ہے کہ یہ رافظی ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس نے لکھا ہے انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ جو نکاح سیدہ کے قائل نہیں ہیں یہ خارجی ہیں ان میں اندر حب رسول نہیں ہے یہ صحابہ اے اے اہل بیت کے جو ہے نا وہ محب نہیں ہے لہذا یہ بھی بے ایمان ہیں اور ان کی تکفیر ہونی چاہیے اب سنو اس سیف العطا کے عطا محمد گولڑوی کی بات کہتا ہے یہ بات اعلی حضرت کی اعلی شا... حضرت سے مراد پیر میرشا گولڑوی کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ کسی مولوی کو تکفیر کا مشورہ دے مرزا علیہ ماح علیہ کے سوا اعلی حضرت نے کسی کی تکفیر نہیں کی اعلی حضرت گولڑوی دے آگے سنو دیوبندیوں اور بریلویوں میں تکفیر تک اختراف ہے بعض دیوبندیوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے ال یازب اللہ اور فاضل بریلوی قدرو اور علمائے حرامین الشریفین نے ان گستاخ دیوبندیوں کی تکفیر کی لیکن سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ اس پر خاموش رہے اور کسی کی تکفیر نہیں کی بات سمجھ آ رہی ہے کہتا ہے کہ احمد رضا خان نے تکفیر کی علم کی لیکن اس بات پر پیر میر علی شاہ صاحب کیا رہے خاموش رہے اور من کفر ہم و ہم فقد کفر اور جو کافر کو کافر نہ کہے مولوی احمد رضا خود کہتا ہے وہ بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو یہ بھی ایک بات زیر میں رہے فاضل بریلی لکھتا ہے اہلِ قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو ان میں سے کسی ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعا یقینا اجمان کافر مرتد ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے حسام الحرمین مہتمید ایمان صفحہ سو کہتا ہے کہ ضروریات دین کے منکر کو جو کافر نہ کہے وہ, وہ وہ وہ کیا ہے, خود کافر ہے اب بتاؤ مولوی احمد رضا خان نے اکابر دیوبند کو قطعی یقینی کافر کہا اور ادھر پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات تھی کہتا ہے اس پر اس پر کس پر احمد رضا کی اس تکفیر پر اس کا مانا ہے کہ پیر میر علی کے سامنے یہ تکفیر آئی ہے پیر میر علی کے سامنے یہ بات آئی ہے حسام کا فتوہ آیا ہے ان عبارات پر تقریر آئی ہے اس پر پیر میر علی شاہ صحیح نے کیا کیا خموشی اختیار کی اور تقویر نہیں کی میرا سوال یہ تمہید ایمان ماں اسام ارمین سب ایک سو کہتا ہے کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر تو پیر میر علی بجتا ہے سب سے پہلا کافر پیر میر علی شاہ آؤ میدان میں یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا مرید ہے یہ ان کے بیٹے کا مرید ہے تو ان کا پوتا مرید ہی ہوا نا اور یہ تمام بریلویت کا استاد ہے یہ کوئی للو پنجو میں نہیں پیش کر رہا مولوی کوئی ٹوکے کا کوئی بھائی ہو بھائی جس کو جانتا ہی کوئی نہیں اپنے گھر کے باہر نہیں نہیں, نہیں, نہیں. بندیال بڑا مشہور علاقہ ہے پتھراڑ کا رہنے والا ہے سیرا خوشاب کا اور یہ ان کا استاد المنا ہے میں اس کی اگر سوال عمری شیر دوں نا آپ کو سنانے کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مولویوں کا استاد چلو وہ بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ بات ہاں جی تلامزہ استاذ الاساتذہ ملک المدرسین عدرت مولانا علامہ حافظ عطا محمد چشتی گولڈوی مت کے شگیدوں کی فہرست تو بہت طویل ہے اس لیے مختصر ترین میں ان کا احاطہ مشکل ہے بہرحال درج زیر سطور میں معروف تلامزہ کے اسماعی گرامی پیش کرتے ہیں مولانا علامہ علی آمد سندیلوی نے مبسوط فہرست مرتب کی ہے یہاں مختصر چند تلامزہ کے اسماعی گرامی درج ہے غلام رسول رضوی شیخ الحدیث فیصل آباد کا علامہ سید محمود احمد رضوی حزب الاناف لاہور عبد الحق بدیالوی بدیال شریف اشرف قادری کھریپڑ شریف اللہ بخش بھا بجرا ضلع والی اشرف سیالوی غلام رسول سعیدی حمید الدین سیالوی شاہ عبدالحق گول چراغ دین علامہ علی محمد پیر محمد چشتی بشاور والا فضل حق بدیالوی فضل سبحان قادری مقصود احمد قادری خطیب لاہور والا غلام حبیب شاہ وڈشاہ شریف وڈ وڑچہ شریف غلام محمد چشتی نور سلطان قادری محب نوری فرید پر بس، فرید یا بصیر پر اکارا زبیر نقش بندی یہ حیدر آباد والا اب الخیر زبیر حیدر آبادی جمال الدین قازمی سردار آمد پتوکی مظر الحق بندیالوی زفر الحق بندیالوی مظفر اقبال رزوی محمد رزیر نقش بندی رشید نقش بندی غلامت عطیقی یہ پینڈی کے بہت مڑا عالم ہے محمد اسماعیل حسنی عبد الرحمٰن حسنی فتح محمد بارو زئی سیبی بلوستان نذیر مدرس مدرسہ غوثیہ مفتی محمد یار علامہ غلام محمد محمد اجمل نواز الحسنی عبد الرشید قمر بشیر نسیم محمد حسین پدھراڑوی عبد القبور پدراڑوی مفتی محمد شفیع الحاشمی اور عبداللہ باروی محمد یونس چکوالی یہ جناب جی اکاسی علماء کے نام ہے عبد شرف قادری اور آج بہت بڑا کراچی کا عالم ہے شاہ حسین گردیزی اس کا بھی نام ہے اور دیکھتے جائیے جناب جی اللہ آپ کا بھلا کرے بڑے بڑے علامہ احمد علی سلیل یہ لاہور کا بہت بڑا عالم ہے ان کا یہ بہت بڑا ان کے علماء کا علامہ تھا اب کافر ہے تو یہ کافر ہے نا کہ اس نے پیر میر علی کو کافر بنایا ہے اگر کافر پیر میر علی نہیں تو پھر یہ کافر ہے نا کسی کو تو ہم کہلوا کے ہی چھوڑیں گے نا بات تب چھوٹے گی ان کی جان فضل آمہ چشتی سے میری بات ہوئی میں نے اسے کہا مولی آمد رضا خان پر پچپن بریلوی علماء نے کفر کا فتوہ دی گئے کہتا ہے, لکھا ہے انہوں نے کہ مولیا مدرسہ کافر ہے میں نے کہا ہاں لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ جو ترجمہ کرے گنا کا وہ کافر ہے کہتا اچھا نجوم شی آبیا پچپن و کے دستخط کھڑے ہیں اور میں نے کہا دیکھو ملی احمد رضا نے فضائل دعا وستغفر لدمبے کا صفحہ نمبر 86 پر گناہ کا ترجمہ کی ہے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں آپ بتا یہ پچپن علماء جو احمد رضا کو کافر کہہ رہے ہیں احمد رضا کافر ہے یا پچپن علماء کافر ہے بات سمجھا گئی ہم یوں نہیں چھوڑے گئے کہ انہوں نے غلط لکھیا غلط کیوں اس کو کافر بنا دیا ہے اب کسی مسلمان کو کافر بنانا یہ کیا کافر نہیں ہوت ان پچپن علماء نے آمد کو جتنے بچو نکل گئے اکڑ چنگے نہ پچپن کافیرا باقی اگلوں کی بات کرتے ہیں कुछ کچھ تو کافر ہو گئے <تصفح> نا आगे آگے چلتے اب یہ عطا محمد چشتی کی, اس کی عبارت سے پیر میر علی شاہ فتح حسام الرمین کی زد میں آتا ہے یا نہیں اب سوال یہ پیر میر علی حسام الرمین کی زد میں اب ٹکر دو کی آ گئی مول احمد رضا اور ادھر پیر میر علی اگر احمد رضا سچا ہے تو پیر میر علی کافر اور اگر پیر میر علی مسلمان ہے تو آمد رضا کافر ہے بات سچی ہے یا نہیں دونوں میں سے ایک تو گیا نا. پیر میر علی کے مریدوں سے میں مر کہوں گا آمد رضا کو چپیٹ مارو تھپڑ مارو اس،, اس بے ایمان کی قبر کو اکھیڑ کے اس پہ کوڑے برساؤ جس نے پیر صاحب جیسی شکریت کو کافر کہا ہے لیکن غیرت نہیں ہے دونوں میں تمہارے پیر کو کافر بھی کہا پیر صاحب پیر صاحب آپ کے سالو لہتر کا پھر کہہ رہا وہ اچھا ہے ہم تمہیں پیر صاحب پیر صاحب کہتے ہیں وہ تمہارا ادب کرتے ہیں گولڑا کے تاجدار دار کی گدی کے نشین اور جناب اس قسم کے تاج دار گولڑا اور شم سے گولڈا اور سورج گولڑا ہم کہتے ہیں بے ایمان ہے یہ باپی ہے اور وہ تمہیں کافر کہتا ہے وہ اچھے ہیں چلو کوئی کہہ دے گا کہ نہیں جی پیر میرا نے یوں نہیں کہا چلو میں, کہتا ہوں چھوڑتا ہوں میں اس بات کو وہ سوال تم پہ قائم ہے جواب نہیں آیا تمہیں میں اگلی بات کرنے لگا ہوں تمہاری طویل توڑنے لگا تم کہتے ہو کہ نہیں اس نے غلط لکھا ہے تمہارے اس بابے نے غلط لکھا تمہارے اس پاپا غلط لکھا ہے تمہارے اس بڑینے نے غلط لکھا پھر میں بات کرتا ہوں اس کی تعبیر سے پیر ہے میں سوال کرتا ہوں اگر یہ غلط ہے تو اس نے پیر میر علی پر کفر کی جسارت کیا یہ خود کافر ہے یا نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پھر اسے کافر کہہ دو کوئی نہ کوئی تلا کہ کوئی بندہ توڑتا تھا پھر جس کو وہ توڑ لیتا پھر اس کی باری پھر وہ, وہ پھر کیا کہتا ہے وہ پھر قریب آتا تو وہ مارتے وہ کہتا ہے بھائی ہم کسی نہ کسی کو تو پکڑ کے ہی رہیں گے چھوڑنا نہیں ہم نے یا پیر میر علی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے یا ہم رضا نہیں ہے ان میں فیصلہ کرو کافر کون ہے ہمیں بتاؤ ہم اپنے اکابر سے بڑھ کے بلی اللہ وقت کا کسی کو نہیں مانتے چاہے کوئی پیر میر علی ہے یہ چاہے کوئی عطا محمد گولڑ بھی ہے سیدھی بات ہے بات کرو ہم سے آ کے یا یہ کافر ہے یا پیر میر علی کافر یہ احمد رضا کو کافر کاؤ اگر یہ نہیں چلو میں ایک اور چھوٹ دیتا ہوں احمد رضا نے حسام الحرمین تمہید ایمان کے صفحہ ایک سو لکھا ہے ضروریات دین کے منکر کو جو کافر نہ کہے وہ, وہ اب دیکھو مول احمد رضا گیا حاج پہ جمعہ کی نماز پڑھنے بیٹھا مسجد نبوی میں تو امام نے کہا اللہ مردہ ہم اب طالب و عباس اور حضور علیہ السلام کے ایک اور چچا جو مسلمان تھے ہمسا اللہ مردہ و عباس و ابی طالب اب اگر کہتا ہے اس نے دعا کی اے راضی ہو جا حضرت حمزہ حضرت عباس اور ابو طالب سے تو میں فوراً اللہ کہتا ہے جو میں پہلی دفعہ گیا تھا نا میرے پہلی دفعہ جانے پر یہ بدت نہیں تھی یہ اب پیدا ہو گئی ہے اب توجہ امام نے خطبے میں کیا کہا یا اللہ راضی ہو جا ابو طالب سے ابو طالب کو مسلمان سمجھا احمد رضا نے اس کے پیچھے نماز جمع پڑھی حسام العرمین ما تمید ایمان کہتی ہے ضروریات دین کے منکر کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے اب بتاؤ اس کے فتوے سے وہ ایمان مسلمان تھا نہیں بھائی ابو طالب ضروریات دین کا منکر ہے یا نہیں بولو یار یہ یا قائل تھا ضروریات دین میں سے رسالت نہیں ہے ضروریات دین میں سے توحید نہیں ہے وہ توحید بھی نہیں مانتا وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو اندی محمد کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں اب و تارب کہتا تھا اب دیکھنا توحید نہیں مانتا رسالت نہیں مانتا خدا کو ایک نہیں مانتا نبی پاک علیہ السلام کی نبوفت پہ ایمان نہیں ختم میں نبوفت پہ ایمان نہیں تو مجھے بتاؤ ضروریات دین اور کس چیز کو کہتے ہیں <تصفح> ابو طالب ضروریات کا منکر تھا یا نہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> تھا نا تو احمد رضا کہتا ہے جو ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے وہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اب بتاؤ وہ امام مسلمان تھا <تصفح> <تصفح> اس کے فتوے سے کیا تھا اس نے اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی کافر پیچھو نماز ہو گئی تھی دیوبندی نے پیچھو نہیں بھی کافر اور دیوبندی کو بھی تو کیا کہتا ہے ان کے پیچھے نماز حرام اور ان کے پیچھے نماز جیس عجیب احمد رضا کا دین اور مذہب ہے اب بتاؤ وہ امام احمد رضا کے فتوے سے کیا ہوا احمد رضا نے اسے کافر کہا یا نماز پڑھی اس کے پیچھے تو احمد رضا خود بچتا ہے پھر کیوں جی خود بچ گیا چلو اب بتا دو وہ امام کافر ہے یا احمد رضا کافر ہے چلو اس پہ ایک وہ باتیں اور بھی کرتا چلا جاؤں احمد رضا کے کفر ایمان کی بحث چھڑی ہے نا دو باتیں اور کر لیتا ہوں دو واقعہ اور سٹ لئیہ سے احمد <تصفح> رضا تھک تو نہیں گئے جلدی آلو وجہ تو نہیں گل رہی یار شاید نا مدرسے والے دعوت دے پوری توجہ مولوی احمد رضا خان پہ دو اور بریلوی تحریرات کی روشنی میں کفر اس پہ سر پہ مڈلاتا ہے وہ بھی سن لو پھر میں ساری بات آپ کو چھیڑتا ہوں اور ساری سمجھاتا ہوں مولی آمد رضا خان نے اپنی دو کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کو راعی لکھا ہے اب وہ سن لو کون کون سی کتابیں ایک کتاب ہے ختم نبوت یہاں موجود ہے سبز کلر کی ہے پتلی سی کتاب ہے اس کے صفحہ 71 پہ لکھتا ہے اللہ کا محبوب امت کا راعی اللہ کا محبوب امت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے اور محبت بھرے دل سے انہیں حافظ حقیقی کے سپرد کر رہا ہے دوسری جگہ کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک اس کے صفحہ 111 پہ لکھتا ہے اس کے سچے راعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کو کیا لکھ رہا ہے اب آؤ بریلنگوں کی سن لو مولوی احمد سعید کاسمی کہتا ہے کاسمی ان کی بہت بڑی بلا تھی ان کا بہت بڑا عالم تھا اور منطق کو کچھ نہ کچھ جانتا تھا وہ لکھتا ہے سری توہین میں نیت کا اعتبار نہیں رائنا کہنے کی ممانت کے بعد اگر کوئی صحابی نیت توہین کے بغیر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتا تو وہ بھی وسم وفرینہ عذاب العلیم کی قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور کی شان میں توین کا کلمہ کہنا کفر ہے <تصفيق> رائنا کا جملہ اگر کوئی صحابی بھی کہہ دیتا اس آیت کے لاتقول رائنہ کے اترنے کے بعد تو وہ بھی کس فتوے کی زد میں ہوتا ولل کا عذاب العلیم یعنی وہ کیا ہوتا وہ بھی کیا ہو جاتا صحابی تو رائنہ کہہ دے اس کو تو تم کہتے ہو کہ وہ بھی ولل کا عذاب العلیم کی زد میں آ رہا ہے احمد رضا نبی کو رائے لکھے وہ مسلمان صحابی نہ کہے اچھا رائع اور رائع نہ میں کیا فرق ہے نہ اس کا معنی ہے ہمارا چروا یہی ہوگا نا مانا نہ تو اچھا لفظ تھا صحیح لفظ تھا اس کا معنی آپ ہماری رعایت کریں لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کے غلط معنی تھے وہ کیا سمجھتے تھے چھوٹا سا زبان کو اگر دبا کے پڑھو یا کے ساتھ راعینا مانا ہمارا چرواہا اور یہ نبی کو راعی کہتا ہے مطلق چرواہا اب آپ دیکھو جو راعینا کہے راعینا کہے اپنا چرواہ ہے اور جو نبی کو مطلق چرواہ کہے وہ مسلمان ہوگا صحابی نیت کے بغیر اگر کہتا ہے راعینا تو کہتا ہے ولل کافرین علیم کی زد پہ وہ کافر ہے اس میں نیت تو نہیں میں نے کہا، ٹھیک آئی در پھر، اپنے ابو احمد رضا خان کو دیکھ اس کا پٹا کھول جو کہتا ہے میرے گل میں گلے میں گو سے آزم کا پٹا ڈالا ہوا ہے میں نے کہا پٹا کتے کے گلے میں ہوتا ہے انسانوں کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا ہار سجتا, ہار سجتا ہے ہار سجتا ہے. ہے؟, ہے ہم رب کے کتے کو مسجد میں نہیں آنے دیتے تو گوش کے کتے مسجد میں کیسے آتے نکالو یہ باہر مسجد سے بستر ہمارے پھینکتے چاہیے یہ تھا ان کو جوت پھیر کے باہر, باہر پائے جاتے کتا تو میں تو نہیںسج سے باہرہ رب کے گھر میں گلے میں گوش پاک کا پٹا میں نکما کتا ہوں تیرا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں میں نسلی کتا ہوں نسلی کتے میری اولاد جو یوں کہ ان کو مسجد میں آنے دینا چاہیے اب کام اولٹ ہو چکا ہے وہ ہمیں باہر نکالتے ہیں وا. کتے بڑے بڑے شہر ہو گئے کہ انسانوں کو باہر پگا رہے ہیں اور خود اندر کھلے اور تیرے اندر رہنے سے مسجد کو پلیدی نہیں ہوئی میں انسان آگے تو مسجد پلید اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی کے مسجد میں لانے سے یہ ہلکہ اور یہ کم درجہ ہے کہ کسی کتے اور خنزیر کو مسجد میں لے آؤبندی وہ بھی مسجد میں آ جائے یہ کتے اور خنجیر کو مسجد میں لانے سے بھی بدتر ہے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ کتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں رہنے دو دیوبندیوں کو باہر نکال دو صحیح تھا میرا ہاں میں ارس گھر رہا تھا قازمی صاحب نے یہ فتو کتاب ہے گستاخ رسول کی سزا قتل چوبیس اب سوال ایک سنو الس قادری میٹھے میٹھے اتاری بھائی سے ہوا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آپ ایک سوال بتانا جی فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اگر کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے اسلامی بھائی لکھتا ہے یہ توہین تو لفظ ہے کہنے والے کو توبہ و تجدید ایمان کرنا چاہیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ دو چار اب وہ کہتا ہے امت کا راعی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھ رہا ہے اب یہ رائی جو کہہ رہا ہے اس کا کیا معنی لے رہا ہے رزاق کے جملوں پہ غور کرو امت کا رائی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھ رہا ہے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو امت کو بکریاں کہہ رہا ہے اور نبی کو کیا کہہ رہا ہے رائی رائی کا کیا معنی ہے یہ معنی متین ہے یہاں اس لیے کہ ساتھ اس نے بکریوں کا بھی ذکر کر دیا کہ امت کا رائی کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو اس کا مطلب ہے آمد رضا نے رائی کا معنی کیا لی ہے اور ادھر میٹھا میٹھا اسلامی بھائی میٹھا میٹھا فتوہ دے رہا ہے میٹھا میٹھا فتوہ ہے کیا؟ کہ جو یوں کہے وہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے میں پوچھتا ہوں احمد رضا نے کیا تجدید ایمان یہ جو مصطفیٰ رضا اور حامد رضا اور یہ محمدی بیگم اور یہ یہ ساری جو پیدا ہوئی ہے یہ بغیر نکاح کی تشریف لے آیا سارے ان کے نسب کا کیا بنے گا ان کے حسب کا کیا بنے گا ان کے بارے میں آپ کیا فتح گے کہ یہ ہے یا حرامی ہے؟ اب میں تو نہیں کہہ رہا آپ مجھے کہو کہ بڑی سخت بات آپ کرتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی جو کچھ ہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی میں نے کوئی اپنی بات کہی ہے میں تو انہی کی باتیں آپ کو نکل کر کے فٹ کر کر کے سلا رہا ہوں میں تو کابر کس کس کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں کسنا ہے یہ یہاں کسنا ہے میرا اتنا کسور ہے مولی آمد رضا نے جو فتوہ مجھ پہ لگایا میرے اکابر پہ لگایا میں کیوں آمد رضا کی اولاد پہ نہ فٹ کروں اور فٹ ہو بھی رہا ہے کوئی میرا قصور تو نہیں ہے اب دیکھو وہ کہتا ہے میٹھا میٹھا فتوہ ہے کہ تہیدی ایمان تہیدی نکاح کرے آمد رضا نے کیا ہے دو نبی کی توہین کر کے کفر کو کھلے میں لگا گیا اس کی کیا آج تک برلویت اس بات کا حل پیش نہیں کر سکتی میں پوچھتا ہوں چلو تم کہو گے الیاس قادری کی بھی رہتی ہے, اس نے حضرت کو کافر ہے چلو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتا دوس کا پھر تو بتا دو پچاس پہلے گئے تھے اور یہ کوئی لاکھ ڈیڑھ یہ گئے چلو جی <laughs> <laughs> اب فارغ ہو <بوجاو> جاؤ سارے تم سمجھ آ رہی بات کی. اگلی بات قاسمی برادران نے صاحب نے کہا ہے کہ جو نیت توئین کے بغیر یہ لفظ پہ لگا رہا ہے شرم کر اب مجھے بتاؤ کاسمی کافر ہے یا احمد رضا کافر ہے اب احمد رضا کا نہیں تو کاسمی تو کافر ہے نا پھر قاضمی اس کے ساری ضروریت اس کا مدرسہ مرید متوسلین خلیفے سارے کافر لو جی ایک اور طبقہ گیا اب بریلویت دیکھو ننگی کیسے ہو رہی ہے صاف ہو رہی ہے پہلے پچاس گئے محبوب علی خان قادری حشمت علی قادری ان کے مرید متوسلین متعلقین وہ پچاس کی جتنے نزدیک تھے ان کو مسلمان سمجھنے والے وہ بھی سارے کھنڈے لین لگ گئے یہ بھی دعوت اسلامی بھی گئی اور کازمی اینڈ کمپنی بھی گئی آگاہ چلو جی. میں تو نہیں کہہ رہا نا اب یہ اپنے اصول سے بن رہے ہیں ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے یہ اپنے اصولوں سے خود کافر بنتے ہیں علماء کافر بناتے نہیں ہیں علماء کافر بتاتے ہیں اب میں تو میرے اکافر تو مولوی احمد رضا خان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی اتنی بات لکھی ہے کہ اپنے اصول سے کافر ہیں. بات کافی رہی ہے اپنے اصول سے وہ بے ایمان ہے وہ کافر ہے سمجھ آ رہی ہے بات کوئی نہیں آ رہی ہے <تصفح> اب آگے سنو مولوی فی دامت ویسی کہتا ہے اب دیکھو ایک اور طبقہ ہے اس کو بھی کسی طرف لگا لیں پھر آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ جل شاہ کو گوارا نہ ہوا اس لیے رائنا بولنے سے نہ صرف روک دیا بلکہ آئندہ یہ لفظ بولنے والا نہ صرف کافر بلکہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے کی وعید شدید سنائی گئی جو نبی کو آئندہ رائنا کہے گا وہ کافر بھی ہے اور بڑا سخت عذاب ہوگا اس پہ کتاب کا نام ہے بے ادب بے نصیب صفا پندرہ اب بتاؤ فیض احمد اویسی نے فتویٰ کس پہ لگایا اب آحمد رضا کافر ہے یا نہیں اگر نہیں تو اویسی اینڈ کمپنی ساری جس نے ان کی تعریفیں کی ابو ابود صادق تک اس کی تریفیں کر رہا ہے آج تمہارے سارے علماء اس کو خیرا عقیدت پیش کرتے ہیں تو یہ سارے او باہر اب ایک اور آپ کا مسئلہ سناتا ہوں پھر میرا خیال ہے آپ کی روٹی کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے پھر آپ کو کوئی تھوڑی سی چھٹی دینی چاہیے تھک تو نہیں گئے آپ کہیں گے ہم نے کیا تھکنا ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں بھائی اٹھنا اوٹھ نہ رونا اوٹھ نہ روے تھے بورے روے ہیں اونٹ نہیں تھکا جو سامان لاد کے جا رہا ہے اس کے اوپر جو بورے لگے ہوئے ہیں وہ تھک گئے وہ کہتے آپ بہت تھک چکی وہی بات ہے آپ کی بول مہر تھک آپ گئے توجہ چلو اس کو خود ہی مطالعہ کر لیجیے گا ایک اور بات ہے احمد رضا نے کتنی جگہ اپنے ترجمہ قرآن میں تو،, تو،, تو کا لفظ استعمال کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کے الکاریہ کمل کاریا تو کیا جانے کاریا کیا سمجھ آ گے اس سورت کے آگے آیا تی چوتھی وی تو جب کا جب جب انہیں دیکھے کہ ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں بھلے معلوم ہوتے ہیں جب تو انہیں دیکھے یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے تو, تو کہہ رہا ہے آگے دیکھو سورہ الگ پارا نمبر تیس اس کی آیت نمبر تین اور اس کی آیت نمبر دس نار اللہ مد الفید انہا محسدا دس نمبر آئے کیا بنے گی ہاں کیا جانے اب بتاؤ یہ تو کا لفظ حضور کے لیے استعمال کر رہا ہے یا نہیں بریلوی علماء نے تو کا لفظ حضور کے لیے استعمال کرنے پہ بھی فتح لگائے پہلا نمبر تو باپ نے کہا بیٹا بات سنو یوں نہیں کہتے انہوں نے کہا اگر کوئی ہندی اپنے باپ یا بادشاہ یا کسی معظم ذات شخصیت کے لیے جس کی تعظیم ضروری تھی تو کہے بھی بے ادب ہے تعزیر و تنبی کا مستوجب ہے اس کی لٹریشر ہونی چاہیے میں نے کہا خان صاحب تھوڑا آہستہ فتویٰ رکھے آپ کا اپنا لخت جگر جی ہے اس پہ ذرا فتوا آپ نرم رکھیں بیٹا ہے آپ کا کہتے <تصف> شران بے ادب ہے <تصف> بے ادب گستاخ ہے گستاخ کا لفظ بھی ہے <تصف> جو نبی کا گستاخ ہو اسے آمد رضا خان کہتے ہیں فاضل بریلوی اب گستاخی کا فتویٰ باپ دے رہا ہے کتاب کا نام اصول الرشاد صف دو سو اٹھائیس مولوی حنیف رضوی کراچی کا بہت بڑا ان کا عالم ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے یعنی اسی کتاب کا مقدمہ لکھا ہے کہتا ہے کہ ہمارے دیار میں کسی معظم و بزرگ بلکہ ساتھی اور ہمسر کو بھی تو کہنا خلاف عدد اور گستاخی ہے اصول الرشاد مقدمہ صفحہ نمبر پینتیس اب یہ بھی کہہ رہا ہے گستاخی ہے باپ بھی کہہ رہا ہے اب آگے آؤ مفتی آمد یار نئیمی کا لخت جگر وہ تو پھر کمال کی شہ تھا مفتی اقتدار آمد نئی اس نے کہا جو نبی پاک علیہ السلام کو نام لے کے, پکارتا ہے یا تو تڑا کر کے بلاتا ہے اس میں اور ابو جہل و ابو لاہک میں کوئی فرق نہیں میں نے کہا زندہ با. زندہ باد بہت اچھا کام کیا فادل بریلوی کی حجامت کی ہے صحیح طرح العط الحمدیہ جلد پانچ صفح ایک سو اٹھانوے ایسے صفح ایک سو اٹھاون اچھا ایک کتاب کنز الایمان چھپا ضیاء القرآن سے اس کا صفحہ نمبر ہے گیارہ سو اس پہ لکھا ہے کہ کسی بڑے کو وہی بات تو کہہ کر مخاطب ہونا یہ گستاخی ہے اب یہ چار آدمی کہہ رہے ہیں گستاخ ہے وہ ابو لاب ہے ابو جال ہے تو آمد رضا خان بے ایمان ہے یعنی چلو اتنی بات میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا میں مختصر سی بات آپ سے پوچھتا ہوں باپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے اور وہ گستاخ رسول نکلا اور گستاخ رسول کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے نا گستاخ رسول کافر ہی ہے نا اب مول احمد رضا خان کو باپ کہتا ہے گستاخ رسول ہے اب میرا سوال یہ ہے نکی علی خان مسلمان ہے یا احمد رضا خان مسلمان ہے نکی علی خان کہتا ہے یہ کافر ہے گستاخ رسول ہے تو کافر ہوا نا کیوں بھائی حضور کی تو ادنا سی توہین اور گستاخی بھی کفر ہے جو نبی پاک السلام کی توہین اور گستاخی کرے کافر ہے وہ جب بریلوی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس میں بہت سارے حوالہ جات مل سکتے ہیں اب نکی علی خان مسلمان ہے یا وہ, وہ کہیں گے نہیں نہیں نکی علی خان جاتا ہے تو جانے دو اعلی حضرت کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ٹھیک اب اعلی حضرت کو جو کافر کہہ رہا ہے باپ اب بتاؤ اس اعلی حضرت تمہارے امام و مجدد کو جو کافر کہہ رہا ہے کیا وہ مسلمان ٹھہرے گا یہ تو صاف احادیث میں آتا ہے جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر رہے تو کفر لوٹ کے اس کی طرح آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بریلوی علماء نے کتابوں میں بہت جگہ لکھا ہے اب سوال یہ ہے نکی علی خان کہتا ہے اس کو کافر باپ کہتا ہے بیٹے کو کافر اگر بیٹا کافر نہیں تو کفر لوٹ کے باپ کے, باپ کے گیا جب کفر باپ پہ چلا گیا تو آپ بتاؤ یہ نطفہ حلالی ہے <drafting> میں زیادہ بات نہیں بس مختصر سی پوچھنا چاہتا ہوں <chercher noises> بس مختصر سی بات بریلوی ادراس سے ہے تو زیادہ لمبی چھوڑی گئی ہم زیادہ اتنی ان باتوں میں نہیں پڑا کرتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں دفع کرتے ہیں یہ انہی کا سارے انہی کے چھترول ہیں وہ خود ایک کی مالش ہے مرمت کر رہے ہیں ہم اتنی بات پوچھتے ہیں نکی علی خان نے کافر کہا آمد رضا کو تو آپ نے کہا نہیں نہیں اعلیٰ حضرت مسلمان اس کا مطلب ہے نکی علی خان کافر ہے جب نکی علی خان کافر ہے تو اس کا نطفہ کیسے حلالی ہوا یا تو تجدید ایمان دکھاؤ یہ تجدید نکاح دکھاؤ یہ میرے اصول زیر میں رکھو ان اصولوں سے بڑے سے بڑا بریلوی آپ کے سامنے نے ٹھائے سکے گا گفتگو کرنے کے لیے اصول ذہن میں رکھو یہ کتاب تم میں سے ہر ایک کو حفظ ہونی چاہیے بس اگر یہ حفظ ہو جاتی ہے نا پھر تم دیکھو میں آپ دیکھو اسی کتاب سے مرمت کر رہا ہوں بیٹھا کوئی اور کتاب میں نے اٹھائی ہے ایک ہی کتاب ہے یا وہ سیف الاتا کا ایک حوالہ پڑھا ہے بس یہ کتاب تم میں سے ہر ایک کو حفظ یاد ہو. اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے دو سو سفات ہیں اس کے دو سو چار پانچ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں یقین جانے بریلوی فتنہ آپ کے ایسی مٹھی میں ہے بریلوی مولوی گفتگو نہیں کر سکتا چاہے کوئی بڑے سے بڑا کھڑ پینچ کیوں ہو, ہو. <coughs> بات سمجھ آئی اب کوئی فون کرتا ہے بھائی بات ہمارا سوال یہ ہے نقی علی خان کہتا ہے ایسا کہنا بے ادبی گستاخی <تصفح> سوال یہ ہے کہنے والا احمد رضا ہے اب احمد رضا گستاخ ہے یا نقی علی خان یہ کافر ہے یا نہیں کیونکہ گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے اب احمد رضا کافر ہے لکھ دو احمد رضا کافر نہیں تو احمد رضا کو کافر کہنے والا اس کو خود بریلویوں نے لکھا ہے کافر کتاب کا نام السواریا صفح ایک 138 دوسری کتاب کا نام فتح صدر الفاظل صفح 134 تیسری کتاب کا نام انوار شریعت جلد 1 صفا ایک تین کتابیں ازسوار الہندیہ صفہ 138 سو اڑتیس فتح و صدر الفاظل صفح 134. انوار شریعت جلد دیکھ صفا کیا جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہیں تو وہ, وہ کون ہے کافر ہے نے لکھا ہے جو اعلی حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کیا ہے اب وہ احمد رضا کو کافر کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احمد رضا کا ہم عقیدہ تو نہیں ورنہ اس کی طرح وہ بھی ہوتا وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتا تو یہ اس کا حام عقیدہ نہیں معلوم ہوتا لہذا یہ تو پہلے ہی کافر ہو چکا ہے چلو اگر نہیں بھی ہوا اب تم بتاؤ کہ تمہارے امام کو کافر کہنے کی وجہ سے نکی علی خان پہ کیا فتح ہے اگر کافر ہے نکی علی خان تو پھر سوال اتنا سارا زیادہ نہیں چھیڑتے ہیں ان باتوں کو ان باتوں پہ پر پرتہ رہنے دے تو اچھا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نکی علی خان اگر کافر ہے تمہارے بقول تو اس کا نطفہ جو آمد رضا تھا یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے بھائی اتنی بات بتا دوں بھائی ہم نے کوئی گالی دی ہے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے ہم نے کوئی ان پہ قدقل لگائی ہے کوئی الزام کوئی ہم نے ان پر دو بہتان کوئی ان پہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کوئی اعلیٰ حضرت کی ہم نے بے ادبی کی ہو نہیں نہیں ہم نے تو وہ چھتر اٹھا کے دکھایا کہ یہ آلہ حضرت کو لگے ہیں یہ دیکھو بس ہم نے اٹھا کے دکھا دیے یہ یہ آلہ حضرت کو مارے گئے تو ہمارا قصور ہے. جنہوں نے مارے ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم دیوبندیوں کو یہ کر دیں گے دیوبندی کون ہوتا ہے ہماری بات کرنے والا اور دیوبندیوں کی بات بعد میں کرنا ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلے نکی علی سے تم معولا صاف کرو سیدھی سی بات ہے نکی علی خان کافر کہے آل ادرت کو یہ کوئی قابل برداشت بات ہے یار اتنا بڑا امام اور اسے کافر کہے یہ تو خود کافر ہے ہمیں بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا امام یار اتنا بڑا مجھے اتنا بڑا تمہارا پیشوا امام علیہ صنح جسے تم کہتے ہو بڑا مقتدا ہے پیشوا یار اتنے بڑے امام کو کافر کہے بڑا اس بےان کو کافر کہا بڑے بڑے امام بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کہہ دو. سے بڑے بڑے امام پیدا ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا پھر نکی علی خان کا پھر ہے تو اعلیٰ حضرت تو امام ہے نا ہم یہی بات پوچھیں گے کہ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا اعلی حضرت کی والدہ وہ مسلمان تھی نکی علی خان کافر ہے اب یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا ہمیں تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے کیا کریں ہم اتنے خیر خاں ان کے ہمیں یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ کیا بنے گا ان بیچاروں کا یہ تو اوپر سے ہی ہو سارے صاف ہیں بالکل کس کی بات کرے خیر چلو چھوڑو یار ان باتوں کو ہم اپنی بات آگے لے کے چلتے کیوں جی کیا اجا گھنٹہ اور ہے چلو پھر سبق اب کس نے پڑھانا ہے آگے بس پوچھ لیں اگر وہ تیار ہے تو ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں نہ یہ مضمون ختم ہو اعلی حضرت والا اتنا مقدس عنوان نہ تمہاری جان چھوٹے کسی کو بھیج دے پوچھا توجہ ہے تھک تو نہیں جائے اک تو نہیں گئے یہ بندہ تھک جاتا ہے یا اک جاتا ہے اک سمجھتے ہیں ہاں جاتا ہے آدمی بھائی یار یہ کیا ہے وہی باتیں وہی باتیں وہی کیا کرے ہم ان کے پاس اور ہے کیا بیچاروں ہم کس چیز کو چیڑے ایک آمد رضا کو ہم نے اگر ہلایا تو دیکھو کتنے نیچے آدمی گر پڑے ہیں ایک کو جھٹ کا صرف دیا کے ایمان کا راستہ لے گیا اچھا آپ ایمان سے بتاؤ اس ایک آدمی کی وجہ سے برے صغیر کی علماء کو ہم برا کہیں پیر میر علی پہ سوال اٹھے فیض آد پہ اٹھے نقی علی خان پہ اٹھے دعوت اسلامی پہ اٹھے جناب جی اور دیگر उठे پہ اٹھے اب آپ بتاؤ ایک آدمی کی وجہ سے جب ساروں پہ रहा آ رہا ہے تو आदमी ایک آدمی کا کیوں نہ رگڑا نکال دے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بس اس ایک کنڈے نو کٹو ساریاں پیڑوں کو بجے. ایک کانٹے نکال کے پھینکو تاکہ پیر میر علی شاہ صحیح پہ بھی حرف نہائے حرم کے امام پہ بھی حرف نہ ہے فیضہ مدعویسی پہ بھی حرف نہ ہے قاسمی پہ بھی حرف نہ ہے نکی علی غان پہ بھی حرف نہ ہے اس ایک کنڈل اچاک باہر تھاٹ دیو ارولی تے کولا کرکٹ پہ اسے ہی پھینک دو باقی تو بچ جائیں گے نا برلیلیوں سے یہ ہمارا سوال ہے اب آپ بتائیں کیا کیا جائے اس ایک کو بے ایمان کہہ دیں یا ان سب کو بے ایمان کہیں جو فیصلت تمہیں ملزور ہو بتا� وہ کہہ کہ کے یار بات تو ویسے آپ کی بڑی عجیب سی ہے اسے ایک چھڑا ہے وقفہ کر رہا ہاں مطلب جی بس تھوڑا کر کے چھٹی دینا بس تھوڑا ہی آپ انتظار کریں بس چھٹی کرنے لگے یار اللہ آپ کا بھلا کرے زم زم کا پانی زم زم بھلا واہ اس کو اور بھر دینا تاکہ یہ چلتا رہے اچھا اب آؤ حسام الحرمین پر گفتگو سے پہلے ایک بات اور یاد رکھے آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جو آدمی ہمارے اکاپر کو کافر کہہ رہا ہے اور اتنی ساری دنیا کو کافر بنانے پہ تلا ہوا ہے پہلے اس کا ایمان تو چیک کریں نا ایک آدمی آ کے کہتا ہے فلا برا ہے سب سے پہلے لوگ اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں یار یہ کون ہے پاؤں سے لے کر سر تک سر سے لے کر پاؤں تک اس کا معائنہ کریں گے یہ کون ہے اگر کوئی سکھ آدمی ہے تو پھر اس کی بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اگر بند ہی فراڈیا ہو تو پھر اس کی بات کی طرف توجہ کی ضرورت ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں احمد رضا پہ پہلے گرفت ہم کریں گے دیکھو چار اکابر کی بات نہیں پوری دیوبندیت کی بات ہے اور جن ہندوستان کے علماء شرک غرب کے علما ہرمین کے علماء مصر کے علماء نے ان اکابر دیوبند کا ساتھ دیا ان کے ایمان کی بات ہے برات الابرار میں چھ سو چالیس علماء کے نام اور خنجر ایمانی میں تین سو علماء کے نام یہ ہزار کے لگ بھگ علماء پھر چالیس کے لگ بھگ علما المحنت المفنت میں ان سارے علماء پہ فتوا لگانا اور پوری جو کو کافر کہنا اتنا بڑا جو کام کرنا چاہتا ہے پہلے اس اکیلے آدمی کی حیثیت کو تو دیکھ لینا کہ وہ کیسا ہے بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ایمان کو بھی تو چیک کرنا چاہیے نا کہ وہ کیسا ہے اب اس کا ایمان چیک کیسے ہوگا توجہ وہ کہے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے پہلے احمد رضا خان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں بریلوی علماء کے فتح اور تحریریں کہتی ہیں کہ مولوی احمد رضا خان بے ایمان ہے مولوی احمد رضا خان کو علماء کی تحریریں کیا کہہ رہی ہیں وہ کیا, ہے؟, وہ کیا ہے؟, بے ایمان ہے ہم پیش کرتے ہیں پھر آپ یہ حوالے سیٹ کر کے نا یہ پیش کریں ٹھیک ہے اس پہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں پھر کبھی موقع ملا تو میں کوشش کر کے نا ایک مضمون تیار کر رہا ہوں احمد رضا بمقابلہ احمد رضا احمد رضا خان کو اپنی تحریروں سے بے ایمان ثابت کرنا یہ تقریباً دس دلیلیں میں دے سکتا ہوں کچھ میں نے تیار بھی ہے کچھ آپ کے سامنے پیش بھی کیے خیر یہ کسی وقت پھر موقع ملا تو میں اس پہ پوری فرس پیش کروں گا اب دیکھنا حسام الحرمین پر گفتگو ہے لیکن اس سے پہلے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہو کہ پہلے آمد رضا خان کی ذات زیر باس آئے گی پوری دیوبندیت پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک اکیلے شخص پہ بات کریں گے کیا اس اکیلے شخص کا ایمان اگر موتبر نظر آتا ہے تو پھر بات اگلوں کی کریں گے ان کے بارے میں کیا ورنہ اگر راوی سرے سے خراب ہو تو اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا نا اگر راوی غلط ہے جھوٹا ہے کذاب ہے, ہے, ہے تو پھر ہم کہیں گے اس کی بات محتبر نہیں ہے نا یہ محدثین کا بھی ہے اور فن حدیث پہ مہارت رکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کوئی حدیث پیش ہوئی ہے پہلے وہ روایت کے راوی چیک کرے گا راوی ٹھیک نہیں ہے. کہ یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے میرے سامنے صحیح روایت پیش کر راوی کذاب ہے دجال ہے وبا ہے مخترے ہے تو پھر اس روایت کا اس نے ساکت خو اعتبار خود دی ساکت کر دیا ہے خیر پہلے احمد رضا کے ایمان پہ گفتگو ہو اور اس میں آپ نے دعویٰ یوں نہیں لکھنا کہ احمد رضا خان کا ہے احمد رضا خان اپنے بریلوی علماء کی تحریرات کی روشنی میں اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا کافر کی بجائے بھی اسلام ثابت نہیں ہے یہ لفظ لائے آپ کافر کا لفظ سخت ہے ٹھیک ہے کافر کہیں گے نا تو لوگ کہیں گے سارے امام کافر پھر دیتا تو آپ یہ کہیں مول احمد رضا خان کا ایمان بریلوی علماء کی تحریرات کی روشنی میں ثابت نہیں ہے بریلوی علماء کی روشنی میں تحریرات کی روشنی میں ثابت ہم یہ بات کریں گے یہ بات قدر نرم ہے جٹو اور عام لوگوں کی سمجھ میں بات بڑی نرم ہے خیر عال علم تو سمجھیں گے کہ فرق تو کوئی نہیں غلط تو ایک ہی ہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو بات تو وہی ہے وہی لیکن عوام کی زبان میں بات نرم ہے بعض دفعہ ایسا دعویٰ ہوتا ہے تو پہلے لڑائی پڑ جاتی ہے گفتگو آگے چلتی نہیں ہے کہ ہمارے امام کو کافر کہہ دیا تو اس پہ لڑائی مولوی احمد رضا خان کے چیلوں کی عادت یہ ہے یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بات ملے شور ڈالو اور مناظرہ ختم کرو اگر مناظرہ ہو ان کی ساری حیثیت کیفیت ان کا دجل فریب امت کے سامنے آئے گا اور امت انہیں جوت پھیرے گی اس سے بہتر ہے کہ بلادر ڈرا کرو کس طرح ہار جیت کے فیصلے کے بغیر لڑائی پہ ختم کرو یہ کوشش پوری پوری کرتے ہیں کہ لڑائی پڑے گالیاں دے گے دنگا فساد جو کچھ کر سکتے ہیں کریں تو آپ یوں لفظ لکھیں گے کہ مولوی احمد رضا خان کا ایمان بریلوی علماء کی تعریرات کی روشنی میں ثابت نہیں ہے اس پہ آپ دلیلیں پیش کریں گے یہ جو اتنی دلیلیں میں نے آپ کو سنائی ہیں آپ ہماری کتاب ہدی بریلویت کو دیکھیں اس میں کئی فتو نظر آ جائیں گے اور دست و گری کو دیکھیں تو پھر وہ نور اللہ نور ہے وہ ساری اسی عنوان پہ ہے ایک دوسرے کی حجامت خوب کی گئی ہے اب آپ گفتگو کریں جب پہلے میری احمد رضا پہ گفتگو ہوگی نا تو بریلویت پہلے ہی دم دبا کر بھا گئی ہاں پھر ان کو ہمارے اکابر پر یار یہ بتاؤ جو ہمارے اکابر پر گفتگو کر سکتا ہے اس کے احمد رضا پہ بات نہیں ہو سکتی اگر ہمارا ایمان زیر باس آ سکتا ہے تو اس کے مولوی کا ایمان زیر باس نہیں آ سکتا اگر ہمارے کفر پہ وہ فتوے لگا سکتا ہے ہم اس کے ایمان کی بات ہی نہیں پوچھ سکتے ان سے اب کہنے یار یہ تو بڑی سخت آمد رضا کو ہم کیسے کہ یہ تو نہیں ہوگا تو یہ ہوگا عجیب بات ہے وہ آپ کے اکابر کو کافر مرتد قطع یقینی کافر کہہ رہا ہے اور آپ اس کے ایمان کی بات ہی اس سے نہیں پوچھتے ہم نے کوئی کافر تو نہیں کہا ہم تو اس کے ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا تمہارے بقول یہ بات کرنی ہے کس سے یہ ہوگا اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے میدان میں آ ہی نہیں سکے گا ایک بار اب میں بات یہ چلا رہا تھا کہ مولوی احمد رضا خود فتو تکفیر کی زد میں مولوی احمد رضا خود فتوا تخفیر کی زد میں اس پہ اب سنو کیسے زد میں وہ میں آپ کو سناتا ہوں مولوی احمد رضا خان نے اکابر دیوبند پہ فتوا لگایا کہ ان کو جو کافر نہیں کہتا وہ بھی وہ بھی کیا ہے کافر ہے اب دیکھو توجہ سے بات سننا کہ مولوی احمد رضا نے جو حسام الرمین کا فتویٰ ہم پہ لگایا ہے فتویٰ ہم پہ نہیں لگتا یہ مولوی احمد رضا خان کے اپنے اوپر لگتا ہے اس پہ دلیل مولوی احمد رضا نے ہمیں کہا کہ جو ان کے کوفر میں شک کرے ان کو کافر نہ کہے وہ کون ہے <تصحاب> <تصحاب> <تصحاب> وہ کون ہے <تصحاب> اب آگے مولوی عبدالباری فرنگی محلی ایک بہت بڑے عالم تھے آمد رضا خان نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی اتاری داری لحاف وات عبدل اس کو کانگریس میں یہ تھا اور اس نے گاندھی جی کی تعریف میں کچھ کلمات کہے مولوی احمد رضا نے اسے رگڑا مولوی احمد رضا اور اس کی ضروریت کے بقول اس نے توبہ کر لی یہ بات اس کی کتابوں میں احمد رضا کی کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے اور تاری داری لحافہ وات عبد الباری میں بھی یہ بات درج ہے اس نے کہا میں توبہ تو کرتا ہوں توبہ کے بعد اس نے خط لکھا کہ جو حقوق علماء جبد کو ہمارے اکابر نے دیے ہیں میں ان حقوق سے ان کو محروم نہیں رکھ سکتا کیا مطلب کہ میں انہیں کافر نہیں کہہ سکتا اس کی ایک آگے میں دلیل بھی پیش کرتا ہوں ایک دفعہ مولوی احمد رضا نے اپنے دوست مولوی عبدالباری فرنگی محلی کو حفظ ایمان دکھائی اور کہا مولانا یہ دیکھیں یہ حفظ ایمان ہے اور یہ عبارت لکھی ہوئی ہے تھانوی صاحب نے بہت بڑی گستاخی کی ہے اس نے پڑھی اس نے کہا یار اس میں تو کوئی گستاخی نہیں اس نے کہا ایک مثال سے سمجھ اس نے پھر مثال دی مثال دے کے کہا اب پڑھیں اس نے پھر دیکھا نہیں یار اعلی حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی کو برقرار رکھا یہ واقعہ سیرت انوار مظہریہ صف دو سو بانوے اس پہ درج ہے ایک کتاب اور ہے فتح مظہریہ اس کے صفحہ چار سو پر بھی اسی قسم کی ایک عبارت موجود ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت رکھتے ہوئے تکفیر نہیں کی تھی تو مولانا احمد رضا نے اس کی تکفیر نہ کی سمجھ آ رہی بات مولانا عبد الباری کا تعلق حضرت تھانوی سے بھی تھا حضرت تھانوی سے تعلق تھا اس لیے تکفیر اور کہہ دیا کہ عبارت توہین والی نہیں ہے احمد رضا خان کا بھی دوست تھا احمد رضا خان کا فتویٰ حسام الرمین تو یہ تھا جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی لیکن احمد رضا نے اسے کافر, اسے کافر نہیں کہا دوستی اور محبت کو برقرار اب بتاؤ ہمارا سوال ہے سمجھاؤ ہمیں یہ بات ہمیں اس کا جواب دو اگر حسام العربین فتوہ سچا ہے علماء دیوبند کے متعلق تو پھر مولوی آمد رضا کافر اس لیے کہ اس کا فتوہ یہ تھا جو ان کے کفر اور ارتداد میں شک کرے وہ بھی کافر لیکن خود کافر اس نے عبدالباری کو حالانکہ کہنا فتویٰ یہ تھا کہ کافر ہے لیکن اس کو کافر کہا نہیں بلکہ دوستی اور محبت کو برقرار رکھا اس کے پاس آنا جانا رہا اس کے مدرسے میں جاتے رہے اس کے پاس چائے پیتے رہے اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے سوال یہ ہے عبد الباری فرنگی محلی حسام الحرمین کی زد میں تھا لیکن مولوی احمد رضا نے اس پہ فتویٰ نہیں لگایا تو حسام الحرمین کا فتویٰ خود احمد رضا پہ پلٹایا ہاں یہ جی پلٹا یا نہیں پلٹا بلٹا. یہ ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الما وہ بھی تدوید کرتا ہے رب بھی تدبید کرتا ہے اور اللہ بہترین تدویر کرنے والا کیسا پھنسا ہے اولیاء اللہ کے خلاف بغاوت پہ اترا ہے رب کی دیکھو کیسے پکڑ ہے اس پہ اولیاء اللہ کو کافر کہنا کوئی آسان بات ہے نیک علماء بزرگ ترین ہستیاں ان کو بے ایمان کہہ دینا کوئی آسان بات ہے اتنے اثراف اور اکابر جن کے مریض مدرسہ جن سے ایک فیض چلا ان کو بندہ مرتد کہہ دے یہ کوئی عام بات ہے یہ خدا کی پکڑ میں کیسے آیا ہے انہم یقیدون قیدہ واقیدو قیدہ رب نگے کو کیسا رب العالمین نے نظام پھیرا ہے کہ اپنے فتوہ میں اپنی گیم میں خود آیا ہے سمجھ آئی ہے کیسا آیا ہے کہ کوئی نہیں آئی تو اس آنکھوں کہ سانتا کوئی سمجھ نہیں آرہی آئی ہے آئی ہے اچھا اب سنو پھر سنا رہے تمہیں حسام سام کہ علماء دیوبنگ اور ہاں ایم کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کیا ہے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کون ہے <تصفح> وہ <وو> کافر ہے <تصفح> <صاف> سب اسام الرمینس اب عبد الباری فرنگی مالی کو اس نے کہا کہ تھانوی صحیح نے توعین کیے اور تکفیر کرو لیکن اس نے کہا میں نہیں کرتا احمد رضاق کو اب چاہیے تھا نا کہ اپنے فتوے کے بقور اسے کیا کہہ دیتا عبد الباری کو کہتا تو بھی کافر ہے لیکن نہیں اسے کافر نہیں کہا بلکہ اس سے دوستی کو تعلق کو پیار محبت کو برقرار رکھا تو معلوم یہ ہو گیا کہ احمد رضا کا جو حسام والا فتوا ہے علماء دیوبان کے متعلق یہ غلط ہے اگر ہے ٹھیک اگر ہے ٹھیک تو پھر عبد الباری فرنگی محلی کیا تھا بریلویوں کا فیصلہ یہ ہے کافر کو کافر کہنا ضروریات دین میں سے ہے پیر کرم شاہ کافر کو کافر کہنا ضروریات دین میں سے ہے اب بتاؤ ابد الباری فرنگی محلی کو کافر کہنا کیا تھا ضروریات دین میں سے تھا لیکن فاضل بریلوی نے نہیں کہا گویا ضروریات دین کا منکر تو پھر کہا پھر ہوا یا نہ ہوا ہوا یا نہ ہوا اب حسام الرمین کا فتویٰ ہمارے متعلق اگر سچ ہے تو پھر آمد رضا خان فرنٹ پہ ہے اس کو سامنے رکھو پھر باقیوں کی بات بات میں کرو ایک بات اب دیکھو خدا کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے کہ کیسے خدا نے دشمنوں پہ پھینکی ہے اللہ تعالیٰ کا یہی تو نظام ہے اللہ دین کے دشمن کو وہاں سے پکڑتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا اسے احمد رضا خان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ حشر بھی ہونا ہے مجھے اگلوں نے یوں بھی بال دھل لگا کے پکڑنا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اس لیے نیک لوگوں کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے ادب انتہائی مطلب عقیدت سے کرنا چاہیے اور اکابر اسلاف سے اتنا پیار اور محبت کا معاملہ رکھنا چاہیے مماتی نہیں کرتے نا اکابر سے پیار تو وہ مضمون اس دفعہ کا پڑھ لے جو حضرت مولانا ارشد صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھے قافل حق والا قافل حق میں ہے یا دوسرے ہے فقی میں ہے قافل پڑھے کیونکہ اکابر کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا ایک کتاب چھپی ہے اقامت البرحان اس میں صفحہ غالباً اٹھائیس ہے یا تیس ہے اس پہ اس نے لکھا ہے کہ تم اکابر اکابر کی رٹ لگاتے ہو تھانوی صاحب کی کتابوں کو پڑھو انہوں نے ایسی گمراہ کن حکایتیں لکھیں ہیں جن کو پڑھ کر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے تھانوی صاحب نے گمراہ ہی پھیلائی ہے نا جو اکابر کے بارے میں یوں بد زبان ہے ان کا حال دیکھ لو کہ اب خود پھسے ہوئے ہیں خدا کیسے ان کو پکڑتا ہے خس کم جہاں پاک پڑی ہے تمہیں کتاب نہیں پڑی ویکھی نے خدا نے گڑھی اٹھا اس نے کہا علیت اللہ شاہ گجراتی کا پھر مولانا حسین علی کا پھر کازی شمس الدین کا پھر ضیا اللہ شاہ کا پھر سارے کا سپاہ صاحبہ والے بڑے جڑتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سپاہی صاحبہ کو ٹھوکا ہے کہ مشرق آئے گا اللہ پوچھے گا کہا کہ اللہ میں سپاہی صاحبہ میرا یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس نے لکھا ہے کہا ہے کہ بریلویوں کو اپنی چادر کا ایک پلو ہٹا کے دکھاؤ بھی لکھا ہوا اس میں اور اس سے کسی نے پوچھا تقریر اس نے کی سیما موتہ پہ ایک آدمی آیا اور گالی نکال کے کہا میں نے اب تک یہ کرایا یہ چتروٹ گڑی کی زبان ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو چتروڑ گڑی یہ خدا کا خدا انتقام دیکھو کیسے خدا نے انتقاب لیا اولیاء اللہ پہ بھونگتا تھا اکابر اسلاف پہ بھونگتا رہا نبی پاک علیہ السلام کی بیعد بھی کرتا رہا یہ لوگ ٹس سمس نہیں ہوئے اس کی کیابر ہوئی وہ سارے کیسے پکڑا گیا سنستہ زیر جہم ملعی صلی اللہ یا لبون پھر اس نے پکڑ کے سارے اشاعت والوں کو کافر کہا ہے اور بر جردت سے کہا خس کم جہاں پاک کتاب پڑھنے کی ہے بہت بہترین کتاب ہے آپ نے پڑھی نہیں کی یہ آل آپ ایسے مماتیوں مماتی مناظر بنے ہوئے ہیں بڑا مناظر مماتی ہے آپ نے پڑھے اس کتاب کو دیکھے ہی نہیں ہے خاص کم جاپ آپ یہ خدائی انتقام ہے اب اس خدائی انتقام میں کیسا پھنسا ہے عبد فرنگی مالی کو کہتا ہے وہ تو میرا دوست ہے بھائی ہے اب عبدالباری اگر بھائی ہے تیرا وہ تو تھانوی صاحب کو کافر نہیں کہتا وہ تو تھانوی صاحب کو مسلمان کہتا ہے وہ تو علماء دیوبند کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اپنے فتوے میں تو خود پھنس گیا ہے نا ایک اور دیکھو بات ہے کیا کہہ رہا ہے کس کا نام یاد کر رہا عبد الباری فرنگی بالی ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بریلویوں نے تکفیر کے اتنے عام مسائل رکھے ہیں کہ عبدالباری فرنگی مالی کی تکفیر کی بعض بریلویوں نے اس بنیاد پر کہ تیرا نام ہے عبدالباری چونکہ لوگ تجھے باری باری کہتے ہیں لہذا تو کاف ہے بھائی اس کا کیا قصور ہے جو اگر اسے لوگ باری باری کہتے ہیں مجھے تو تو نے ایسا لابھ رکھا کیوں ہے جس کی وجہ سے لوگ تجھے باری باری کہتے ہیں کافر چل یہ <عطلح> <عطلح> تکفیر کا اتنا ان کا عام فہم انہوں نے تکفیر کو اتنا مشہور کر دیا اور اتنا عام کر دیا انہوں نے کہ اب ان کا بچہ بچہ اٹھ کے کہتا کاف ہے کافر کافر کافر کافے پھر اپنے آپ کو ان کے علما کی تعریفیں پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے کچھ تھوڑی سی آپ کو اس میں سے تھوڑا سا نمونہ آپ کو دکھایا کہ دیکھو کیسے تکفیر میں پھنس رہے خیر ایک بات آخری اور پھر بات ختم ہو رہی ہے آپ بھی تھک گئے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کیسے خود تکفیر میں حساب الرمین کا فتوہ ہمارے لیے نہیں یہ اپنے لیے لایا ہے حضرات اکابر پہ جو اس نے الزام لگایا تفصیل آگے آئے گی حضرت ننوتوی پہ الزام یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے ملک کے رہے مولانا گنگوئی پہ الزام یہ ہے کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے مولانا سہارن پوری اور حضرت تھانوی پہ الزام یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی شان کا دشمن ہے منکر ہے مستاخ ہے منکر مستاخ کتنے الزام لگائے تین مولانا نلوتوی پہ کہ وہ ختم نبوت کا حضرت گنگوئی پہ کہ وہ رب کو اور باقی دو پہ کہ یہ حضور کے گستاخ آپ دیکھو کرامت ہمارے اکا کی کے کیسے پھس رہا ہے بس یہ تین مسئلے آپ کو اگر یاد ہے نا جو میں نے یہ کہ اسام الحرمین کی زد میں کون ہے تو لو توڑا مسئلہ حل لے میدان تمہارا ہے تو ہاں میدان آپ کا ہے لیکن بات یاد رکھنے کی ہے حوالے یاد اور متعلقہ کتابیں آپ کے پاس ہو اب دیکھو ان تین الزامات کے بعد کہا کہ جو انہیں کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے اب دوسری طرف ایک دفعہ اس کیسٹ کو سائڈ پہ رکھے اب دوسری کیسٹ شروع ہو رہی شاہ اسماعیل شہید را محلہ پہ کتنے الزام لگائے دیکھو کہتا ہے کہ اسماعیل پیر کو نبی مانا فتح وزبیا جیل پندرہ صفحہ بیس اب الزام سنتے ہیں میں فتحور پندرہ اور صفحہ بیس کہتا ہے اسماعیل دلوی نے اپنے پیر کو نبی مانا اور آگے لکھتا ہے سر نبی بنایا بلکہ صاحب شریعت نبی بنایا ہے فتح پندرہ صفحہ دو سو اڑتالیس اسماعیل دیلوی نے اپنے پیر کو نبی مانا جلد پندرہ صفحہ بیس کہتا ہے نبی بھی کیسا مانا صاحب شریعت مانا ہے صفحہ دو سو اڑتالیس جیلد اب بتاؤ الزام جو حضرت ننوتوی پہ لگایا تھا وہی مولانا اسماعیل بھائی جو اپنے پیر کو نبی مانتا ہو اور نبی بھی صاحب شریعت مانتا ہو وہ ختم نبوت کا قائل ہوتا ہے منکر ہے نا جو الزام قاسم العلوم پہ وہ الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اب دیکھنا ایک الزام حضرت گنگوئی پہ تھا کہ یہ خدا کو وہ الزام مولا اسماعیل پہ کیا کہتا ہے سنیں کہتا ہے کہ دیوبندی اسماعیل دلوی کی اتباع میں کسب کو ممکن بلکہ جائز اور وقوعی مانتے ہیں دیوبندی اسماعیل دلوی کی اتباع میں کسم کو جائز خدا کے لیے جھوٹ کو جائز بلکہ ممکن نہیں ممکن بلکہ جائز اور وقوعی ہی مانتے ہیں کہ خدا سے کسم کا وقوع ہوا ہے کس کی اتباع میں اسماعیل دلوی کی اتباع میں کیا مطلب کہ اسماعیل دلوی بھی کہتا تھا کہ خدا سے جھوٹ واقعہ ہوا ہے اور اس کی اتباع میں دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ خدا سے جھوٹ واقعہ فتح و رضویہ جلد پندرہ صفح چونتیس اور فتح و رضویہ جلد پندرہ سفح چار سو چھتیس پہ لکھا ہے جب کسب ممکن بلکہ جائز وقوعی ہوا جیسا کہ تمہارے امام کا مشرب ہے کذب خدا کا ممکن بلکہ جائز اور وقوعی ہوا جیسا تمہارے امام کا جلد پندرہ صفح چار سو چھتیس کہتا ہے تمہارے امام کا مشرب یہ ہے کہ خدا سے کذب ممکن بھی ہے جائز بھی ہے اور وقوع بھی واقعہ بھی ہوا ہے جلد پندرہ سفا چار سو اب دیکھنا حضرت گنگوئی پہ الزام تھا کہ جو اس نے خدا کو جھوٹا کہا ہے اور یہی الزام مولانا کس پہ اسماعیل پہ بھی لگایا کہ یہ بھی خدا کو جھوٹا مانتا ہے جھوٹا بلفیل جھوٹا مانتا ہے اب آؤ ان دو پہ الزام کیا تھا کہ یہ کون ہے یہ مستاق رسول ہے مولانا تھانوی اور حضرت پوری رحمت اللہ علیہ وآلہ یہ غسطہ کے رسول ہے اب سنو <خصیح> کہتا ہے کہ امام البابیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دشنام دے کر مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچایا کھلی گالیاں دی ہیں مولانا اسماعیل دلوی نے خدا نبی پاک کو کھلی گالیاں دی ہیں جلد پندرہ سف بیس اب دیکھو آگے لکھتا ہے لکھتا ہے یہ حضور کو شاہ صاحب کی وہ تصور عبارت وہ کیا نام ہے مستقر ہو جانا وہ جو سیراط مستقیم کی عبارت ہے اس پہ بھی تفصیلی کلام انشاءاللہ ہم بات بعد میں کریں گے تو کہتا ہے اس عبارت کے اندر کہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوش گالی دی ہے مولوی اسماعیل نے جلد پندرہ سفر اب بتاؤ جو الزامات اکابر اربا پہ تھے وہی الزامات شاہ اسماعیل دہلوی پہ آئے یا نہ آئے اب دیکھنا الزام ایک جیسے ہیں حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن ہوا نہیں الزامات ایک جیسے حکم ایک جیسا نہیں اب دیکھنا کیسے پس رہا ہے اور فرمایا فلا یمن مکر اللہ, اللہ, اللہ الخاسرون اب دیکھو کیسے پھنستا ہے اکابر اربا پہ الزام یہ ختم نموفت کا منکر یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے یہ حضور کی توہین اور گستاخی کرنے والے ہیں شاہ اسماعیل یہ بھی ختم نموف کا منکر یہ بھی خدا کو جھوٹا کہتا ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی توہین اور گستاخیاں اور کھلی گالیاں دینے والا ہے میں اعلیٰ حضرت کی روحانی نسل سے پوچھتا ہوں اگر روحانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ شیطانی نسل سے پوچھتا ہوں آؤ میدان میں مجھے بتاؤ نا اگر آلہ حضرت نے اکابر اربعہ پر فتوہ کفر کا اس لیے دیا مولانا ننوطی پر کہ یہ ختم نبوفت کا منکر لہذا جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کافر تو شاہ اسماعیل بھی تو ختم نبوفت کا منکر بنایا ہے تم نے پھر اس کے متعلق بھی فتوہ یہی ہونا چاہیے تھا جو اس کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے جبکہ آلہ حضرت نے اپنی کتاب تمہید ایمان کے اسامل ارمین مات تمہید ایمان کے سفہ ایک سو بتیس پہ لکھا ہے کہ اسماعیل کو علماء محتاطین کافر نہ کہیں اب بتاؤ ادھر کہتا ہے کافر نہ کہو اور ادھر کہتا ہے جو کافر نہ کہے وہ خود کافر الزام ایک جیسا تو حسام الرمین کا فتوا اس کے ساتھ ہے نا؟ یا نہیں है. جب ہے یہ ایک جیسا ہی ہے. وہ بھی ختم نبوت کا منکر یہ بھی ختم نبوت کا منکر ادھر فتوا تھا کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ کافر ادھر فتوا ہے کہ کافر نہ کہو اس کا معنی ہے کہ حسام الروین کا فتوا پہ الزام کہ یہ بھی خدا کو جھوٹا کہتا ہے لیکن فتوا کہ کہ جو اس کو کافر نہ کہے وہ خود کافر مطلب یہ ہے کہ جو اس جرم کے مجرم کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے جو خدا کو جھوٹا کہے کوئی اس کہ کو اسماعیل کو کافر نہیں کہتا لے آتا اب ادھر آ جاؤ اکابر اربا کی کرامتیں دیکھتے جاؤ پھنستا کیسے جا رہا ہے ادھر آ جاؤ ہاں جی مولانا امبیٹوی مولانا تھانوی رحم اللہ ان کا کیا ان کا کیا جرم ہے ان پہ بھی جی یہ جرم عائد ہے انہوں نے حضور کی توہین کی ہے جو ان کو کافر نہ کہے وہ کافر جو حضور کے گستاخ کو کافر نہ کہے وہ کافر میں نے کہا دیکھنا شاہ اسماعیل شہید پہ بھی یہی الزام ہے لیکن حکم یہ لگایا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو لہذا حسام الروین کا فتوا تیرے اوپر اب بات سمجھ آ گئی حسام العرمین کا فتویٰ اتنا سفر کر کے یہ اپنے لیے لایا ہمارے لیے نہیں لایا احمد رضا خان کی نسل میں سے اگر کوئی بندہ اٹھ کے میدان میں آ کے حضرت کو بچا سکتا تو بچا کے دکھائے لیکن نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اس پہ ایک دو اشکالات ہیں جو میں شاہ صاحب کی عبارات کے ذمن میں یہ حل کروں گا ان کو اٹھا کے صاف کروں گا کہ شاہ صاحب کے متعلق یہ جو ایک دو اشکال پیدا کرتے ہیں وہ وہی میں اس کا جواب عرض کروں گا اب بات سمجھ آ گئی آپ کو جی یہ حسام الحرمین کا فتویٰ کس کے لیے ہے جی یہ بریلویوں کے لیے قادیانی اور بریلویوں دونوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے یہ ان کے اپنے اپنے لیے ہے سنبھال کے رکھو گھر کبھی, کبھی کبھی کام آ جائے گا بریلویو اس کو گھر سمالو فاضل بریلوی کی اس نادر تحقیق کو سمال کر رکھو جو تمہیں دنیا آخرت میں ذریعہ رسوا کرے گی اس کے پیچھے چلنا تو رسوا ہی ہے بات سمجھا لیے کہ آلہ حضرت کا یہ فتوہ خود اس کے گلے میں ہمارے اوپر میں ہی خود اس کے گلے میں ہے ہم اس سے جیسے پہلے بری و ذمہ تھے آج بھی بریو ذمہ ہے ہماری عبادتوں کے جو غلط مفاہیم اعلی حضرت نے تراشے ہیں وہ ہمارے مفاہیم قطعا نہیں ہیں ہم ان سے بری ہیں نا بورا آ ہم اس سے بالکل بری ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فاضل بریلوی کا اپنا ہی جال تھا اور وہ خود ہی اس میں پھنس گیا ہے جو کسی بھائی کے لیے گڑا کھودتا ہے حدیث کہتی ہے کانا خود خود اس اس میں میں گرتا گرتا ہے اس میں خود گرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں فاضل بریلوی نے گڑا تو کھودا تھا اولیاء اللہ کے لیے لیکن گر خود اس میں گیا ہے اب بریلوی تو ساری زور لگا رہی ہے نیچے سے نیچے سے زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح اس کو نکالے لیکن جو زور لگاتا ہے نیچے جا ہے وہ بھی نہیں اعلی حضرت کے ساتھ اسی رسی میں بگا جا رہا ہے اس لیے بریلویجت سے ہم یہ کہیں گے کہ اس تکفیر حسام الحرمین کو چھوڑ دو فاضل بریلوی پہ مٹی ڈالو چھوڑو پر اسے جو ہو چکا سو ہو چکا اب آؤ اور ہمارے سینے سے لگو اور ہمارے بھائی بن کے رہو اور جو خرافات تم کرتے ہو جو غلط عقائد رکھتے ہو وہ چھوڑ دو اب تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو باقی تکفیر والا مسئلہ جانے وہ فاضل بریلوی جانے وہ جیسے کفر ایمان میں پھنسا ہوا ہے اور آج تک اس دل دل سے نکل نہیں سکا اور نہ تم نکال سکتے ہو چھوڑ دو اس کو کتنی آسان سی بات ہم نے کہی ہے آمد رضا خان کی وکالت نہ کرو ورنہ خود پھنسو گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے ہماری دعا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کریم ان لوگوں کو صحیح صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق ہدایت فرمائے و اقول و قولہاضا و